طریقے سے درود پاک پڑھو صلی اللہ صل و الہ اللہ تعالی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و, و سلاما علیک سید یا سیدیا رسول اللہ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب بدرایھا وعافیہ اللبدان من شفایھا ونور الابصار وضیائھا وبارک وسلم دیکھا آج بھی ان شاء اللہ ہمارا سلسلہ یہ وقت مقررہ جاری و ساری رہے گا مبلیغ اسلامی کے مدنی پھول بھی ہوں گے تلاوت اقلام پاک راز رسول مقبول آپ کی کال اور آپ کی فرمائشیں ان اللہ یہ بھی شامل ہوں گی کل کی طرح آج بھی ہم نے ایک سیگمنٹ رکھا ہے میں نے کہا تھا اشعار کے حوالے سے وہ سیگمنٹ ہوگا لیکن عمومی طور پہ جو سیگمنٹ ہوتے ہیں اشعار سے ان سے تھوڑا تبدیل ہوگا تو تبدیل ہم نے اس طرح سے کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کے آزائے مبارک ان کے بارے میں امام علیہسلمت نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ کے بارے میں امام علیہسلمت علی حضرت مجد اشعار امام فدر خان رحمہ اللہ نے جو اشعار لکھے ہیں بالخصوص سلام رضا کے وہ انشاءاللہ ان کا مقابلہ ہوگا دونوں ٹیموں کے درمیان ہمارے پاس الحمد للہ موجود ہیں بلی بھی ہیں ناب خان بھی ہیں قاری صاحب بھی ہیں خلیل بھائی بھی ہیں خلیل بھائی سے بھی انشاءاللہ شاء اللہ ہم نے روحانی علاج بھی پوچھنے ہیں اور جسمانی علاج طبی علاج یہ بھی پوچھیں گے انشاءاللہ شاء اللہ ازل اشعار کا مقابلہ بھی ہوگا اعلیٰ حضرت امام رس کے قربان جائیں پیار صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح سے تعریف بیان کی ہے نہ صرف حضور کی بلکہ حضور کی ایڑیوں کی عظمت بھی بیان کی ہے <تصفح> اللہ <اکبر. تصفح> شمسو کمر سے بھی ہیں انور یہ ایک چھیر تو میں نے سنا دیا بر آگے جب یہ اس کا مقابلہ ہوگا اشار کا تو پھر اس کی باری آئے گی انشاءاللہ. دل میں محبت مصطفیٰ میں اضافہ ہوگا اور اللہ نے چاہا تو چونکہ امام اہل سنت ہمیں پیار یاقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جام پلا رہے ہیں اس لیے ان کی محبت میں بھی انشاءاللہ شاء اللہ اضافہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے اور ثواب کمانے کے لیے اول تا آخر سلسلے میں شامل رہیے پھول سیکھنے کو ملیں گے وہ آشقہ رسول جو آج اپنے قربانی کے جانور راہ خدا میں پیش کر رہے ہیں قربان کر رہے ہیں جنہوں نے آج قربانی کرنی ہے ان کی بارگاہ میں بھی التجا ہے کہ قربانی کے جانور کی کھال اپنی دعوت اسلامی کو دیجیے اسلامی بھائی اگر آپ تک نہیں پہنچے پر آپ جو نمبر دیکھ رہے ہیں آپ رابطہ کر کے اپنا ایڈریس بتا سکتے ہیں ان شاء اللہ ہمارے مبلگین قربانی کے جانور کی کھال آپ سے لیں گے ان شاء میں نکل کل بھی ارض کیا تھا آج بھی کرتا ہوں مساجر بنا رہی ہے آپ کی داود اسلامی مدارس بنا رہی ہے آپ کی داعود اسلامی جامعت المدینہ بنا رہی ہے آپ کی داود اسلامی پوری دنیا کے اندر ایک سو تین جات کو لے کر بلکہ ایک سو تین سے زائد شعبہ جات کو لے کر دین متین کی خدمت کرنے میں مصروف عمل ہے کوشاں ہے آپ کی دعوت اسلامی مدنی چینل چلا رہی ہے آپ کی دعوت اسلامی جیلوں کے اندر کام کر رہی ہے آپ کی دعوت اسلامی اسلامی بہنوں کے جامعات المدینہ بنا رہی ہے آپ کی دعوت اسلامی بہت سارے شعبہ جات ہیں ان کے ساتھ انشاءاللہ ہمارا یہ مالی تعاون ہماری قربانی کے جانور کی جو کھال ہے اس کے ذریعے سے جو ہوگا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے مقبول ہوا تو سرمایہ آخرت بھی ہوگا اور ذریعہ نجات بھی ہوگا انشاءاللہ کچھ مدنی پھول بھی لیں گے موضوع پر بھی ہم نے بات کرنی ہے انشاءاللہ زیارت اخوان یہ ہم نے آج کا بالخصوص موضوع رکھا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کی رشتے داروں کی زیارت کو جانا ان سے ملنے کے لیے جانا اس پر بھی بات کریں گے اور ایک اور بات او اور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ خود غرضی آگئی اور اخلاص جو ہے یہ سنسریٹی جو ہوتی ہے یہ رخصت ہو گئی اپنی ذات مقدم ہو گئی باقی لوگ مؤخر ہو گئے تو اس رویے نے کیا کیا رشتوں کی مٹھاس کو ختم کر دیا رشتوں کے رشتے ہیں لیکن ان کی مٹھاس ان کی چاشنی رشتوں کے درمیان جو محبت ہونی چاہیے وہ مفقود ہوتی چلی جا رہی ہے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے کچھ بات اس پر بھی کریں گے آخر کیوں ایسا ہو رہا ہے اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ آئیے بھی سنتے ہیں سلسلے میں فلاوت اقدام پاک سلدور الحبی صلی اللہ تعالی علام بسم الله الرحمن الرحيم وان سين وضحاها وَل قم ل إذتلَه اللہ فی الحال اللہ، فرما چکے ہیں ناطر مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی در بڑھیں گے میلاد بھائی بہت پیارے ہمارے ناد خان ہیں ماشاءاللہ اللہ آج عید کی جسے دن ہمارے ساتھ ہیں مرحبا ملاد بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں ادوراتے مرحبا سبحان اللہ صلی اللہ علیہ گیا علی... علی... علی... علی... علی... علی... آل سے چھپ جانے والے اور رضان اس دشمن ہمارے سلسلے سے ہمارے سلسلے کے اندر ایک برکت جو ہے اس کا آغاز ہوا ہے سلاوت کلام پاک سے یقیناً بات ہے سلاوت کلام پاک بڑی برکتوں اور بڑی سعادتوں اور اللہ تبارک وطالعہ کی رحمتوں کو پانے کا ذریعہ ہے عظمت مصطفیٰ کا بیان ہو رفعت مصطفیٰ کا ذکر ہو تو یہ بھی اللہ تبارک وطالع کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے والی بات ہے اور صحابہ کرام علی حمردوان کا مبارک انداز کیا ہوتا تھا حضرت حسان بن ثابت کہ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں حضور کی جب تعریف کرتا ہوں اپنے کلام سے میں حضور کی تعریف نہیں کرتا بلکہ میں اپنے کلام کو حسین بنا رہا ہوتا ہوں سبحان اللہ یہ عظمت مصطفیٰ کا ایک مبارک انداز صحابہ کلام نے ہمیں بتایا ہے سکھایا ہے سمجھایا ہے اللہ تعالیٰ حضور کی محبت سے ہمارے حسینوں کو روشن اور منور فرمائے حضب ہم نے موضوع آج رکھا ہے ایک جس کو ہم دو تین موضوع ہمارے آپس میں مشاورت ہوئی تھی زیارت اخوان جیسے ایک اصطلاح ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے بولی جاتی ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ہاں اپنے مسلمان بھائیوں کے ہاں ملاقات کو جانا ان کے ساتھ محبت بھلا برتاؤ رکھنا اور اس میں جو اسلام ہمیں بتاتا ہے وہ تو یہی بتاتا ہے کہ اس کے اندر جو مقصود ہونا چاہیے وہ للہیت مقصود ہونی چاہیے بالکل اللہ کی رضا ہی مقصود ہونی چاہیے اور بندے کو ادر کا تعریب اللہ سے و بتانا سے ہی ہونا چاہیے لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں یہاں وہ معاملہ نہیں ہو رہا جیسے بقرعید کے دن ہے تو آج عمومی طور پہ ہوتا ہے مہمانوں کے آنے کا سلسلہ ہوتا ہے اگر آج کسی کے ہاں مہمان آتے ہیں تو مہمان یہ دیکھیں گے کہ جی انہوں نے ہمیں گوشت کے کتنے کتنی ڈشز بنا کے کھلائی ہیں ہمیں یہ نہیں بنا کے کھلایا وہ کباب نہیں بنائے تو وہ ڈش جب نہیں بنائی اچھا گوشت بنایا تو اس طرح کا بنایا بھل یوں کرتے ہیں چھوڑو آئندہ ان کے یہاں پھر آنا ہی نہیں ہے اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں ان کو آپ لے کر اور دین اسلام میں جو ہمیں پیار آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ملتی ہیں ان کو دیکھیں گے کیا فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن اللہ یقیناً اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے جانا اور اس میں فقط اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی مقصود ہو یہ اسلام کا بہترین عمل ہے سلحان اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اجر اور ثواب کی نوید اور بشارت بھی ارشاد فرمائی ہے اور صحابہ کرام علی مردوان کا مبارک انداز بھی یہی تھا کہ وہ دیگر صاحب کرام علیہ مردوان کے ہاں، کچھ صاحب کرام دوسرے صحابۂ کرام علیہ مردوان کے یہاں صرف اللہ تبارک کی رضا کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کے لیے ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے خود نبی مکرم شفیع احمد صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا بھی یہ مبارک عمل ہے حضرت سین صدیق اکبر سین امر فاروق ردی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابواری ردی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اسی طرح ایک اور صحابی ردی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کے یہاں بھی نبی پاک ع سلاۃسلام نے کرم فرمایا تو اب جس, جس کے ہاں نبی پاک علیہ سلاط السلام تشریف لے کر گئے وہ صحابہ کرام علی مردوان آپ کے آنے کی خوشی میں اہتمام و انسرام فرمایا کرتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بارہا ایسا ہوا کہ کھانا وغیرہ سرکار علیہ صلاۃ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا کبھی کھجورے پیش کی ماں جو موجود ہوتا وہ نبی پاک علیہ اللہۃسلام کی بارگاہ میں حاضر کر دیا کرتے تھے تو اخلاص اور لاہیت یہی ہے مطلب جو جو حقیقی محبت ہوتی ہے وہ تکلفات سے پاک ہوتی ہے یعنی جس بندے سے عزیز و اقارب کے ہاں بھی اچھی ترکیب ہو محبت ہے اور پھر اسلامی بھائیوں کا جو پیار اور محبت والا انداز ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ گھر میں جو موجود ہے ایک ایک کہ تکلفات میں پڑ گیا اور اس کے لیے بعض معاملات وہ بھی کیے جو شریعت کو مقصود اور محمود نہ تھے تو وہ تو یقیناً برا ہے چاہیے یہ کہ بندہ جو موجود ہے عام طور پر اگر خوشی کے موقع پر جیسے عید وغیرہ کے موقع پر جائے جائیں تو گھر کے اندر بھی یعنی جو روٹین سے ہٹ کر کھانا وغیرہ ہوا کرتا ہے آدمی اس کا اہتمام کرتا ہے انسرام کرتا ہے تو اپنے بچوں کے لیے بھی اہتمام کیا جاتا ہے اب اگر عزیز و اقارب کے لیے اس نیت کے ساتھ اہتمام و انسرام کیا کہ اس دعوت سے مقصود میرا یہ ہے کہ ان کے ساتھ سیلا رحمی ہو میرے عزیز وقارب ہے رشتے دار ہے اللہ تبارک سیلا رحمی کا حکم ارشاد فرمایا ہے مکرم شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر رزق میں اضافے، عمر میں برکت اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیگر اجر و ثواب کی بشارت ارشاد فرمائی ہے اگر یہ مقصود اور محمود ہے بندے کا تو یہ بہت اچھا ہے اور یہی یہ ہونا چاہیے کہ اس سے کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا بھی مقصود ہوگی اور سیلا رحمی بھی ہوگی آنے والا بھی خوش ہوگا اور پھر عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب اللہ کی رضا مقصود ہوگی اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی خوشنودی بندے کا مقصود ہوگی تو اللہ تبارک تعالیٰ انہیں بھی خوش کر دے گا جو رب کو خوش کرے گا یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ مخلوق کے دلوں میں اس بندے کی محبت ڈال دیتا ہے اللہ تبارک مخلوق کو اسے راضی فرما دیتا ہے لیکن جس کا مقصود متم نظر اور جس کا مرکز و اور یہ ہو کہ میری وہوا ہوگی اس کے گھر گئے تھے اس نے فلا فلا طرح کے کھانے کلاے اٹھ طرح کی دشے ہمارے سامنے لا رکھ دی تو پھر یہ ہوگا کیا یار کھانے تو بڑے تھے لیکن فلا میں نمک کم تھا اس میں مرچیں زیادہ تھی اس میں مصالحہ بڑا تھا میرا تو سینہ جل رہا ہے میرا یہ ہو رہا ہے میرا وہ ہو رہا ہے یہ اس طرح کے معاملات ہوں گے تو نہ لوگ راضی ہوں گے اور رب کی رضا تو اس نے چاہ ہی تھی اس لیے مال گیا اور ہاتھ بھی کچھ نہ آیا اس لیے بندے کو یہ چاہیے ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے جی بالکل تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ اللہ تبارک تعلی کی رضا مقصود ہو اور پھر آنے والے لوگوں کا بھی اس اعتبار سے خیال رکھا جائے اور یعنی جن لوگوں کے ہاں بالخصوص جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے یہاں عام طور پر بے تکلفی بھی ہوتی ہے بعض اوقات جو ہے وہ آنے سے پہلے کہہ دیا جاتا ہے کہ جی ہم فلاں چیز کھائیں گے فلاں بنوانا فلاں مت بنوانا اگر اس کے اندر مقصود یہ ہے جیسے بعض اوقات سلمان بھی ایسا بھی ہوا یعنی یہ تجربے کی بات ہے جی کہ ایک شخص نے آپ کسی کے ہاں گئے اور اب جو جانے والا ہے مہمان وہ بےچارا یوں کہہ کہ مریض ہے اس کو پرہیزی کھانوں کا جو ہے وہ ڈاکٹر نے کہا ہوا اور وہ پرہیز کا بھی بڑا پکا آدمی ہے تو اب اس کے سامنے مرغ مسلم اور میٹھا اور یہ وہ شوگر بھی ہے بےچارے کو ہائی بلڈ پریشر بھی ہے اور بھی اس طرح کے معاملات ہے اب اس کے سامنے ساری چیزیں لا کے رکھ دی جائیں نہیں کھا پائے گا بےچارا اور اگر یہ پہلے سے بتا دیں کہ, کہ اصل میں ہر ایک آدمی جو ہے وہ بد پرہیز نہیں ہوتا میں پھر جو ہے نا وہ بعد میں یوں کر لیں گے وہ کر لیں گے تو جس چیز سے نقصان ہوتا ہے اور پتا ہے اور تجربہ بھی جو ہے کئی بار ہو چکا ہے تو اب خام جو ہے وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے ازمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے تو اس لیے خیر خواہی یہ ہے اب ایک آدمی نے بڑا اہتمام و انسرام کر لیا اور بندہ اس کے پاس جا کے کہ میں تو کچھ بھی نہیں کھاتا اب اس کے دل پر کیا گزرے گی یا تو پھر زہد و تقوی اور خیر خواہی کا ذہن سید اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی جیسا ہونا چاہیے لا لا لا اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کہ ایک چیز وہ ایک نوجوان آیا آپ کے پاس کہ مولانا صاحب آپ کی دعوت کرنی ہے بڑا اس کا سادہ انداز اور اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی جانتے کیا کھلائیں گے اس نے کہا جی وہ جھولی کے اندر دال لے کے آیا تھا کہا یہ مسور کی دال کھلائیں گے آپ کو گھر لے کر گئے اپنے چٹائی بھی چاہیے اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ تعالیٰ بیٹھے اور بڑے سادہ انداز میں انہوں نے وہ کھانا پیش کیا حالانکہ طبیعت میں حدت ہونے کی وجہ سے اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ تعالی کو وہ سالن نقصان دیتا تھا لیکن اس وقت اس مسلمان کی اس نوجوان کی دل جوئی مقصود تھی آپ نے کھایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر ایسی اخلاص و لہیت والی دعوت ہو تو میں روز کھانے کے لیے تیار یا تو پھر بندے کا جو ہے نا وہ ایسا معاملہ ہونا چاہیے کہ پھر اللہ تبارک تعلی کی رضا مقصود ہو اور پھر دیگر معاملات تو بعض اوقات پر بھی اس درجے پر ہو پھر سیدا صدی کے سارے کا سارا گھر کا سامان جو ہے وہ اللہ کی میں صدقہ خیرات کر دینا یہ جب سیدنا صدیق اکبر دی اللہ تعالیٰ جیسا بندے کا توقل ہو آئے آئے تو آئے آئے وہ سارے کا سارا گھر کا سامان دے آئے لیکن اگر کچھ دینے کے بعد پھر لوگوں کے سامنے سوال کرنا ہے لوگوں کے سامنے شکایت کرنے ہیں تو پھر شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی پھر وہی وہ کرے کہ جو وہ برداشت کر سکتا ہو جو اس کے گھر والے اس کا ساتھ دے سکتے مرنی ہیں مرنی مرنی تو بندے کو ان ساری باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اس سے جو مہمان ہے اس کی بھی دل ہوگی اور جو میزبان ہے اس کے لیے بھی آسانی ہوگی سبحان اللہ بڑے پیارے حافظ کے نہیں چلے ناظرین اپنے راشد بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہی مقصود ہو ہر معاملے میں اگر میں کہیں دعوت کر رہا ہوں کسی کی جیسے میلاد بھائی کی دعوت اگر میں کرتا ہوں اور ان کو کوئی دس قسم کے کھانے کھلاتا ہوں اور بعد میں یہ ہو یار چار بندوں کے پاس جائیں گے جا کے بتائیں گے تو صحیح کہ سلمان بھائی نے دعوت کی تھی دس قسم کے کھانے ماشاءاللہ انہوں نے کھلائے تو ویسے کم کھانے والے نیک لوگ تو ویسے کم کھاتے ہیں کم سوچتے ہیں کم بولتے ہیں تو یوں اگر یہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا نا ڈنڈورا تو ہوگا شورہ تو ہوگا فلاں دعوت میں فلان یہ یہ وہ بنایا ہے یہ بھی ایک بعض اوقات انسر جو ہے وہ دعوتوں کے اندر آ جاتا ہے دعوت چاہے کسی موقع کی ہو چاہے یو کی ہو یعنی چاہے وہ موقع کی دعوت ہو یا چاہے عام معمول کے مطابق دعوت ہو بعض اوقات یہ انسر بھی لوگوں میں آتا ہے ہمیں پتا تو چلے کہ کچھ پکایا تھا کچھ بنایا تھا کوئی انتظام انتظام کیا تھا سلمان بھائی دین اسلام جو ہے بڑا خوبصورت دین ہے اور جس طرح عبادات میں رب تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں بندے کو اخلاص کا حکم دیا گیا ہے کہ ریاکاری اور مخلوق کو دکھانے جیسی فاسد نیتوں سے بچ کر بندہ خالص رب تبارک و تعالی کی رضا کے لیے بادات کرے اسی طرح دین اسلام کی تعلیمات میں سے یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جو بھی ریلیشن رکھتا ہے تعلق رکھتا ہے تو اس میں بھی خلوص ہو یعنی اس میں دکھاوا تسن و بناوٹ نہ ہو اور اگر کسی اسلام بھائی کی دعوت کر رہا ہے حسن سلوک کا معاملہ بظاہر کر رہا ہے لیکن اپنے کسی کال کے ذریعے اپنے کسی فیل کے ذریعے جیسے آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے اپنے کسی کال یا فیل کے ذریعے اگر وہ ایسی باتیں کرے گا ایسے معاملات کرے گا اور سامنے والا جو سمجھ رہا تھا کہ یہ میرا مسلمان بھائی مجھ سے خلوص رکھتا ہے اور اس کی محبت میں بالکل خلوص ہے کوئی کھوٹ نہیں ہے جب اس تک یہ باتیں پہنچیں گی تو آپ نے اس پر جو خرچہ کیا دعوت کی اپنا وقت بھی دیا اپنا محل بھی خرچ کیا لیکن یہ باتیں جب اس تک پہنچیں گی تو آپ کی ساری محنت جو ہے یہ سمجھ لیں کہ ضائع ہو جائے گی اور دعوت کرنے سے اور اس طرح کے معاملات کرنے سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان رشتوں کے درمیان محبت مزید بڑھے اب یہ سارے معاملات تو کیے محبت بڑھانے والے اسباب بھی اختیار کیے لیکن ساتھ ہی ایسے کام بھی کر دیے ایسی باتیں بھی کر دیں کہ جو محبت کو ختم کرنے والی ہیں تو انسان کو بچنا چاہیے اور جسے کہتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے مدینہ مدینہ بڑی بڑی پیاری بات کہی مقصود اللہ تبارک بارک بالا کی رضا ہوگا تو انشاءاللہ یہ کام ہمارے سارے سیدھے ہوتے چلے جائیں گے مہمانوں کی خیر خواہی کریں جو گھر پر آئیں ان کو اچھا کھانا کھلائیں بالکل کھانا کھلائیں لیکن کس کے لیے اللہ کی رضا کے لیے گئے تھے تو شکریہ بھی ادا کر کے نہیں کہ اتنا کچھ ہم نے جو ہے وہ بنایا ہے پکایا ہے گئے ہیں تو کم از کم کھانے کی تعریف ہی کر جاتے دے کے کچھ نہیں کیے چلو تعریف ہی کر جاتے تعریف بھی کھانے کی نہیں کی آ گئے کھا گئے اجاڑا بھی کر گئے اور چلے بھی گئے ہیں بعد میں اگر اس طرح کی باتیں کرنی ہے تو ضرورت کیا ہے مطلب دعوتیں کی؟ ویسے مہمان کو بھی چاہیے کچھ کچھ چیزیں مہمان کے بھی ذمے ہوتی ہیں اگر کھانا واقعی اچھا بنا ہوا ہے صحیح. اور مطلب <coughs> اسے پسند بھی آیا ہے <coughs> تو پھر یہ چاہیے بندے کو تعریف کرے صحیح. عام طور پر دیکھیں یہ اس سے کیا مقصود کیا ہے <coughs> مسلمان بھائی کی دل جوئی <coughs> <coughs> کہ وہ خوش ہوگا کہ میں نے جو اہتمام کیا ہے ان کو واقعی اچھا لگا ہے اور اس میں اللہ کی رضا مقصود تھی اور تو اس سے کیا دل جوئی کرنا مقصود ہو مسلمان بھائی کی تو اس پر عجر و یہ جی بڑی بات حاصل واقعی محبت دا ہو دا جی اور عزت بھی دا دا ہو دا جی اور اس میں اخلاص بھی ہو اور دعوت ہو تو بھلے اس پہ کم چیزیں ہوں دسترخان پر لیکن وہ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں مجھے بھی یاد ہے الحمدللہ کل میں بھی ایک جگہ پر حاضر تھا ہمارے رکن مکری میں سے شورا حضرت مولانا حاجیب الحسن محمد امین حفصی اللہ تعالی باب المیرا مشاورت کے نگران ہیں ہمارے ذمہ دار ہیں ابھی کچھ دیر میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ بھی ہوں گے رکن شورا کے ساتھ کل میں نے عرض کیا تھا کہ کھالیں اکٹھی کرنی ہے میں نے بھی تو میرا بھی جدل بنا ہے مجھے بھی کوئی کام ذمہ لگائیں تو حساب نے براہ راست ہی فرمایا تھا کہ آپ کے لیے کام میں نے سوچا ہوا ہے آپ آ جائیں کل جی فضان مدینہ سے جو ہے وہ میں باہر پارکنگ جو ہے ہماری یہاں سے بیٹھا اچھا کل کے اس سفر میں رکن شورا کے ساتھ جو میرا سفر ہوا کل کا دن گزرا جو سارا اس میں جو ایک بات سب میں نے جو دیکھی ہے اور بڑی نوٹ کی ہے ایک تو ہے جماعت کی پابندی جماعت کی پابندی یہ دیکھی ہے اور اس کا آپ یوں بھی مطلب اندازہ لگائیں کہ کل بیٹھے بیٹھے حاجی صاحب نے مطلب کہا ابراہیم باپو بھی ساتھ میں دو دورہ کے نشورا کی صحبت نصیب کی الحمدللہ تو یہ فرمایا کہ چونکہ ابراہیم باپو مجلس آئی ٹی کے بڑے بھی ہیں تو کہا کہ ایک جماعت اپلیکیشن بنائے جس میں ہمارے پورے پاکستان کی جو مساجد ہیں اشا رسول کی ان کی نماز کی ٹائمنگ جماعت کی ٹائمنگ بھی ہو اور ایسا ہو کہ ہم جہاں پر ہیں ہم بٹن دبائیں وہ ہمیں وہاں پر پہنچا بھی دے رستہ بھی بتا دے کوئی ایسا نظام بنائیں یعنی یہ،, یہ مشورہ بھی ان کی نماز با جماعت Wow. کے ساتھ ایک محبت wow. کی, wow. کی wow. جو ہے wow. وہ دلیل ہے بہرل جی نماز با جماعت اچھا پھر ایک نماز با جماعت دوسرا پھر نماز کی پابندی یہ بھی دیکھا ہم سخت ٹریفک جیم میں پھنس گئے مغرب کی نماز کا ٹائم ہونے والا چل رہا تھا یہ تھا فلاں مسجد میں جا کے نماز پڑھیں گے ہم لیکن وہ ٹریفک جیم میں ہم آپ سب ایسے پھنسے کہ بالکل پھنس ہی گئے نا اب ٹائم جا رہا ہے ٹائم جا رہا ہے ٹائم جا رہا ہے اب اس ٹریفک جیم الحمد وضو تو تھا ابراہیم باپو کا بھی تھا آجیم ان نے سے پہلے ابراہیم باپو کو کہا انہوں نے نماز ادا کی سائیڈ پر ایک وہ تھا جو تھا وہاں ایک جگہ تھی تھوڑی سی تو چادر بچھا کے نماز پڑھی پھر ہم لوگ گئے ہم نے بھی پڑھی الحمدللہ تو یہ ایک نماز کی محبت میں نے سیکھی اور دیکھی اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے عاشقہ رسول کو بھی نصیب کرے جو مدن شاہ کے ناظرین ہیں ان کو بھی عطا فرمائے اچھا بات میں کر رہا تھا ہم پہ پہنچے وہاں پر جو ہے وہ نماز ظہر بعض جماعت ادا کی اس کے بعد میں مفتی شفیق صاحب کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا اس کے بعد پھر حاجی امین صاحب کے گھر پر مجھے کھانا کھانے کی سارت الحمد ملی تین قسم کا گوشت تھا اور کیا ہی بات تھی ماشاءاللہ اللہ سادہ سا انداز تھا ایک تو ان کا گھر میں نے دیکھا حاجی امین صاحب کا نگران باب الا مشاورت گھر دیکھا کیا زہد والا گھر ہے اللہ اکبر سبحان اللہ اور بات یہ افسب کہ وہی وہ بات کہ محبت کے ساتھ اب کسی کو بلا رہے ہیں بٹھا رہے ہیں اس کو جو ہے وہ اگرچہ زیادہ چیزیں بارہ پندرہ کھانے نہیں دسترخوان خان پہچنے ہوئے لیکن وہ آپ کی محبت وہ آپ کا خلوص اور آپ کا جو انداز ہے یہ سامنے والے کے دل میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ چھوڑ جاتا ہے اللہ ہمیں بھی للاحیت بھی نصیب فرمائے اور اخلاص کے ساتھ جو ہمارے مہمان آ رہے ہیں ہمارے ہاں جو مہمان آ رہے ہیں ان کی خیر خی کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں تو عطا فرمائے خلیل بھائی کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی زہد والا گھر سے مراد مدنی چینل کے ناظرین ہو سکتا ہے کچھ ثبوت پڑھیں گے تو انشاءاللہ شاء بھی پتہ چل جائے گا ظہر والا گھر دیکھیں گے تو ظہر والا گھر کیسے ہوتا ہے وہ بھی پتہ چل جائے گا دی جی, دی جی, دی جی آسان کچھ چیزیں میں کیا آسان کروں گی جتنا ہوگی تو میل سنت انشاءاللہ شاء کبھی تربیت فرمائیں گے تو ایک بڑا پیارا سا ایک انداز سا ماشاءاللہ کر گھر پہ مدنی چینل بھی الحمدللہ اس کا سلسلہ بھی تھا کھانا بھی کھا رہے مدنی چینل بھی دیکھ رہے تھے امیر سنت کا مدنی مذاکرہ شیف کیا فرمائیں گے آپ کیا جو ہے وہ آپ کے کچھ آبزرویشن ہوتی ہیں بننے کے تحفظات ہوتے ہیں دعوتوں پر جانا ہوتا ہوگا اب بھی بنا جاتا ہی ہے تو کچھ چیز آپ نے محسوس کی ہو اور آپ کے دل میں ایک یاد رہ گئی ہو یار ایسے نہیں ہونا چاہیے جیسے ہو رہا ہے کیا فرمائیں گے ایک تو یہ ہے کہ جو وہ میں نے کہا تھا کہ اجاڑا کر جاتے ہیں آتے ہیں تو اس کو بھی تھوڑا سا مدنی پھول بیان کر دیں سلوان بھائی اسلام نے اپنے باندھنے والوں کو مسلمانوں کو ہر عمل کے پیچھے ہر جائز عمل کے پیچھے اچھی نیت کا حکم اشاعت فرمائے آمد کہ آمد اس کے پیچھے اچھی نیت ہونی چاہیے وا. اب اسی طرح سے اگر اسی تناظر میں ہم دیکھیں اور ایک حدیث کے جو ہم بارہا سنتے رہتے ہیں نیت المبنی خیر من عملی کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے تو جو بھی عمل عمل خیر کریں تو اس کے پیچھے اچھی نیت کار فرما ہونی چاہیے ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر ہم کسی شخص کو دعوت دیتے ہیں عیسائی بھائی کو دعوت دیتے ہیں اور اپنے ریلیٹیوس میں سے کسی کو دعوت دیتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ لازمی نہیں ہے کہ کوئی لمبا چوڑا مینیو ہونا چاہیے دس پندرہ ڈشیں ہوں اور اس کے بعد جو ہے وہ سویٹس کی بھی دو تین ڈشیں ہوں اور اس کے بعد جناب والا کولڈ ڈرنکس وغیرہ ہو اس کے بعد آئس کریم ہو یہ ہو وہ ہو لازمی نہیں ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا جن کی ترتیب ہوتی ہے کھانے کی یہ اسٹارٹر ہے, سٹارٹر یہ ہے اس کے بعد جو ہے وہ کولڈ ڈرنک ہے اور پھر اس کے بعد آگے آئس کریم بھی ہے یہ ترتیب سے ہوتی ہے بعض لوگوں کی چلے بھارت یہی عرص کروں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے آپ سامنے والے کے خلوص کو اس کے اخلاص کو دیکھیے اس کی محبت و عقیدت کو دیکھیے کہ عقیدت سے پیش آ رہے ہیں آپ کے ساتھ اگرچہ دیکھیں سلمان بھائی کہا جاتا ہے کہ فقط چائے پلائیں اور اس چائے میں چاہ ہونی چاہیے اللہ اللہ اللہ اللہ فقط چائے پلا دیں اور وہ چائے کہ جو بے چاہ ہو اس کا کچھ فائدہ وہ بے فائدہ ہے تو فقط چائے پلائیں اور اس کے اندر چاہ ہو تو ایسی چائے کیا بات ہے کیا بات تو اسی طرح سے نہیں چائے بھائی جان بات چائے ایک منٹ ہے جی میں میں ہوں نا جی میں آپ کا خاطم حاضر ہے جی بھائی جان چائے پلائیں اور چاہت سے پلائیں گوشت کھلا کے بعد بات میں باتیں کرنے آیا تھا اتنا گوشت کھا گیا ہے اب بچوں کے لیے بچائی نہیں ہے تو بھائی آپ نے اتنا پکانے سے بچوں کے لیے بچ جائے اتنا کم پکایا کی توجہ ہونی چاہیے تکلف دعوت سے جو بات وہ بیان ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ بھلے کم انتظام کریں لیکن اچھا انتظام کریں اور جس کے لیے ہو رہا ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ یہ نہ دیکھتا رہے میرے لیے کیا کر رہے ہیں یاد ہے قدیشری بخاری شی جب ہم پڑھ رہے تھے جمعہ مبارک کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابہ صلی اللہ تعلیہ کو سر جایا کرتے تھے اور وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے وہ فرمایا کرتے بالکل اور کیا پیارا انداز تھا اس میں گوشت بھی ہوتا تھا اور کیا اس کا نام تھا وہ چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے زبان پہ نہیں آ رہی برس حضور کی بارگاہ میں وہ کھانا جو ہے پیش کیا جاتا تھا اور انتظار آ کر اللہ کا دن آئے اور جی گزارش میں یہی کر رہا تھا کہ اگر ایک شخص کو دعوت دی جاتی ہے کہیں پر اور وہ مہمان بن کے جاتا ہے جی تو اس میں دونوں کے لیے جو ہے وہ حکمت کے مدنی پھول ہیں کہ میزبان کو کیسا ہونا چاہیے اور پھر مہمان کو کیسا ہونا چاہیے میزبان ایسا ہو کہ وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرے کہ جو اس کے پاس اچھے سے اچھا کھانا ہے وہ سرو کر دے اچھی خدمت کر دے اس کی یہ ایک طرح سے جو ہے وہ اس کا ایک کام بنتا ہے اور پھر میزبان کا تو یہ کام ہو گیا اب مہمان کا بھی یہ عمل بنتا ہے کہ وہ اگرچہ پر تکلف کھانے کھا رہا ہے یا اگرچہ بے ذائقہ ہی کھانا کھایا ہے مگر اس کی حوصلہ افزائی کرے اس کی دلجوئی کرے اس کی خیر فائی کرے کہ ماشاءاللہ بڑا اچھا کھانا تھا مزہ بڑا اچھا کھانا تھا اللہ تعالیٰ مزید برکت سے رحمت ناظل فرمائے تو کوئی نہ کوئی چیز تو اس میں مزے کی ہوگی نا یار سارے کھانا جتنا کچھ بنایا ہے چائے کم از کم مزے کی ہوگی سب کچھ بد تو نہیں ہوگا تو جو اچھا آپ کو لگا ہے اس کا تصور دن میں رکھ کے آپ اس کی تعریف و توصیف کر دیں جھوٹ بھی نہ ہو اور بات بھی جو ہے وہ ہو جائے دونوں طرح کے معاملات ہو جائے تو بات شیخ نے کی وہ اس کا لبے لباب یہی ہے کہ انتظام انسرام کو نہ دیکھا جائے سامنے والے کی خلوص کو دیکھا جائے اچھا اصل ایک اور بات ہوتی ہے بعض اوقات ہم ہمارے کھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے جیسے جی جی میں ہوں میرے کھانے کا ایک طریقہ ہے کہ میں نے اگر یہ چیز کھانی ہے تو یہ اس طرح کھانی ہے ٹھیک جی ہے دسترخوان پر وہ سب کچھ رکھا ہوتا ہے جی بعض بندے ہوتے ہیں سادے بندے ان کو نہیں پتا ہوتا جی کہ یہ کیسے کھانا ہے اب جیسے کوئی بندہ مثال کے طور پر ایک سموسہ ہے ایک سادہ بندہ ہے جس کو نہیں پتا یار کہ چٹنیاں تین قسم کی رکھی ہوئی ہیں ان میں سے میٹھی کون ہے میٹھی چٹنی کون سی ہے اور دوسری چٹنی جو ہے نمکین چٹنی کون سی ہے بعض اوقات چٹنیوں کی بھی صورتیں جی جی آج ہم نے خلیل بھائی سے پوچھنا بھی ہے ہاتھ میں جار چٹنی بنانے کا طریقہ بھی کوئی بتائے انشاءاللہ شاء اللہ تو اب وہ بندہ کوئی اس نے وہ کھانے کا ویسے نہیں کھایا جیسے ہم کھاتے ہیں جی اس نے اپنے سادے پن میں جیسے اس کو لگا اس نے کھا لیا اس پر بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں اس کو کھانے کی تمیز ہی نہیں ہے اس کو کیا فرمائیں گے آپ ویسے سلمان بھائی اگر دیکھا جائے تو جو میزبان ہے اس کے لیے عام طور پر یہ مطلب جو شریعت کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ میزبان کو مہمان کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ آپ نے ایسی نئی ڈش ایک ایسی نیا پھل رکھ دیا ہے جس کے بارے میں وہ آدمی نہیں جانتا اس کو کھانا کیسے ہے تو اب میزبان جو ہے اگر ساتھ کھانا کھائے گا تو اب جو ہے کس چیز کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے کس طرح سے کھانا ہے تو مہمان جو ہے وہ ایک تکلف والا معاملہ جو ہے وہ نہیں کرے گا بلکہ جو اس کے روٹین میں جو معاملہ ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو صحیح طور پر کھا پائے گا تو اس لیے جہاں ہو سکے ممکن ہو بعض اوقات اچھا اس کی صورت نہیں بھی بن پاتی مثال کے طور پر مہمان بہت زیادہ ہیں اور اب میزبان کو ان کی جو ہے وہ خدمت کرنی ہے خود کھانا لا کر دے رہا ہے اور کوئی اس طرح کا معاملہ ہے تو ایسی صورت میں تو وہ شریک نہیں ہو پائے گا لیکن اگر وہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کھانا سرو کرنے والے لوگ اور ہیں گھر کے مطلب بچے ہیں یا اور اس طرح کے عزیز و اقارب میں سے خود آئے ہوئے ہیں اور جیسے بہنیں آ جاتی ہیں عام طور پر بھائیوں کے گھر یا جو ہے وہ بہن بھائی اکٹھے ہو جاتے والد ہیں والدین کے پاس اس طرح کا معاملہ ہے تب تو مطلب عام طور پہ چلتا ہی ہے لیکن اگر کسی اور کے یہاں عزیز و قارم میں سے کچھ دیگر جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے ہاں جائیں تو پھر مہمان میزبان کو اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ وہ یا تو بتائے کہ بھائی اس چیز کو جو ہے نا وہ پہلے کھانا ہے یا یہ فلاں چیز ہے یہ فلاں چیز ہے دل جوئی کے لیے تاکہ انہیں جو ہے وہ تکلف نہ کرنا پڑے یا کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ نہ ہو کہ کسی نے مثال کے طور پر وہ دہی کو کسی اور چیز کے ساتھ دو چیزوں کو مکس کر کے کھا رہا ہے مثال بس لوگوں کی عادت ہوتی ہے تو پھر بعد میں جو ہے اس کی تددیک نہ کی جائے مذاق نہ اڑایا جائے بڑی پیاری بات کہی آپ نے ماشاءاللہ یعنی اس کا مذاق نہ اڑایا جائے بعض لوگ جو سادے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بےچارے سادے لوگ ہوتے ہیں اور رات کو جو عید قربان اسپیشل سلسلہ ہوا ہے رات کو گانگانے کے ساتھ اسٹائن بھائیوں کا آج صبح میں نے جب میں مدنی چینل میں آیا تو میں نے اس کو تھوڑا سا دیکھنے کی سارت حاصل کی ہے ہمارے پاس کچھ ایکسس ہوتا ہے ہم دیکھ لیتے ہیں سلسلہ بھر تو اس کو دیکھا ہے سلسلے کو اور نگران شورا نے ایک بات کہی افسر ایسب نے فرمایا کہ یہ جو اس بھائی بیٹھے ہیں مجھے آئنا یہ ہمیں آئینہ ہی دکھا رہے ہیں ان کا اخلاص ان کے دل صاف ان کا مطلب ان کا انداز دیکھیں آپ نمازوں سے محبت تو یہ جو سادے لوگ ہوتے ہیں جن کا دل صاف ہوتا ہے وہ بعض وقت ہمیں ہی دکھا رہے ہوتے ہیں وہ تو اپنے اس میں انداز میں چل رہے ہیں اور ہم اپنے دل میں کیا یہ چل رہے ہیں اللہ محفوظ فرمائے بعض وقت ہوتا ہے کہ یہ دیکھا ہے ہم نے کہ جیسے میٹھا ہے ٹھیک ہے زردہ کہیں بنا ہوا ہے اب بعض اوقات شادیوں میں دیکھا ہے ہم نے پنجاب میں اب وہ زردے کے اوپر سالن ڈال کے لوگ جو ہے وہ کھا رہے ہیں صحیح اب اس پر مذاق اڑا رہے ہیں بھئی اس کی مرضی ہے بنانے والے نے بنایا ہے کھانے والا کھا رہا ہے ہمیں کیا مطلب اس کا یہ ہے اس کا ٹیسٹ ہے اس کا اپنا انداز ہے اچھا جو ہمیں اچھا لگ رہا ہے وہ ضروری نہیں سامنے والے کو بھی اچھا لگے تو ہر بندے کا ایک اپنا جو ہے وہ انداز ہوتا ہے تو یہ اس طرح کی criticism or اس طرح کی باتیں کر کے بندہ خام خواہیں کر کے اپنی خراب مسلمان بھائی کا مذاق اڑانا جو ہے یہ آئے بہت, آئے بہت, بہت, بہت بڑا گناہ ہے اور مطلب اگر ہمارے معاشرے سے یہ چیز نکل جائے تو جی ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں یعنی جی جی ہم کسی مسلمان بھائی کا مذاق کیوں اڑائے کس حیثیت سے مذاق اڑا رہے ہیں جی جی وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بندہ ہے خدا کی مخلوق ہے اللہ تبارک نے اس کو پیدا فرمایا ہے مسلمان بھائی ہے اس کے حقوق ہے ہم پر اور پھر کسی مسلمان کو مذاق کا اڑانا یا کچھ لوگوں میں اس کے متعلق اس طرح کی بات کرنا کہ سب مل کر ہنس رہے اور وہ بیچارہ جو ہے وہ بل کو ایسے جو ہے نا وہ منہ بنا کے بیٹھا ہو کسی طرح بھی درست نہیں ہے اخلاقیات کے بھی خلاف ہے اور اسلام دین اسلام میں بھی جو ہے اس پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کے مذاق اڑانے پر عذاب کی ہی ارشاد فرمائی ہے اسی طرح اس لیے کسی طرح بھی کسی مسلمان پر ایسا تبصرہ کرنا اس کی جانب اشارے کرنا یا جو ہے وہ کوئی اس طرح کا دل آزار انداز اپنانا یہ کسی طرح بھی محمود نہیں ہے پسندیدہ نہیں ہے بندے کو اس سے جان چھڑانی چاہیے اور پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سلمان بھی جو تھرڈ پرسن ہوتے ہیں نا عام طور پر جی بعض لوگ تو ان کی وجہ سے بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اچھا جہاں دعوتوں کی بات ہے اجیت و قارم کے ہاں جانے کا معاملہ ہے تو اگر ہم اپنے اندر سے تکلف پن جو ہے جو خام خاں کا تکلف ہے وہ نکال دیں اخلاص و لاہیت لے آئیں دراصل ہوتا کیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر اب مثال کے طور پر آپ کسی کے گھر گئے اب آپ سے ملنے جلنے والے افراد پوچھتے ہیں جی فلاں کے گھر گئے تھے کیا کیا انہوں نے اچھا انہوں نے کھلایا پلایا دیکھے کوئی بندہ کسی کے یہاں جاتا ہے نا تو عام طور پر ہر شخص کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ جو آنے والا ہے میں اس کے ساتھ اچھے سے اچھا معاملہ کروں بالکل جو میں مطلب اپنی حیثیت کے مطابق جو میں کر سکتا ہوں وہ میں کروں تو اچھا اب چاہیے یہ کہ جو دیگر افراد ہے اب وہ مطلب آپ سے پوچھ رہے کہ جی آپ وہ فلان کے گھر گئے تھے انہوں نے کیا کھلایا نہیں جی نہیں آپ اتنے بڑے آدمی ہیں انہوں نے بس آپ کو ایسے یوں کر دیا کر دیا حالانکہ اس کا کوئی حق نہیں بنتا بات چیت کرنے کا اس طرح کا نیگیٹو تبصرہ کرنے کا یہ لوگ کیا ہوتے ہیں یہ ہوا دیتے ہیں کیا یوں کہلے کہ اللہ بندے کی مسلمان بھائی کی غیبت کرنے پر یا اس کے خلاف ابھار رہا ہے اس طرح کا شخص تو ہمیں یہ چاہیے کہ یہ جو تھرڈ پرسن اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں اچھا کسی کے ہاں تو تعریف کر کر کے جو ہے نا بندے کو اتنا اوپر لے جائیں گے اور کسی کے ہاں مطلب کسی نے بہت کچھ کیا ہے لیکن اس کے بعد بات... نہیں نہیں اس نے کچھ نہیں اتنا بڑا آدمی ہے وہ اب دیکھیں ہمارے ہاں جو رواج ہے یہ جس معاشرے میں ہم بستے ہیں ایک بہت بڑے آدمی کے ہاں آپ جاتے ہیں انہوں نے بہت کچھ کیا آپ کے لیے اے بہت, اے بہت اے کچھ کیا سترہ طرح کے کھانے لے آیا وہ لیکن اور نہیں جی نہیں سترہ طرح کی لے کے آیا نا وہ اتنا بڑا آدمی ہے پچاس ڈشے لانی چاہیے لال لال لال لال اچھا ایک طرف یہ ہے اور ایک وہ بندہ ہے جو دو تین ڈشے اپنی حیثیت کے مطابق وہ لے آیا ہے نہیں جی نہیں یہ تو فضول خرچ آدمی ہے بچے اس کے جو ہے وہ بھوکے رہتے ہیں ایک لے آتا تب بھی بہت تھا وہ تین لے کے آیا اس نے قرض لیا ہوگا یہ ہوگا مطلب ہم کسی حال میں بھی راضی نہیں ہیں جو کر رہا ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے اور جو بیچارہ نہیں کر پا رہا اس پر تنقید کرتے ہیں یہ انداز سراسر غلط ہے اللہ تبارک والی کی رضا کے لیے جو میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے پیش کروں اللہ کی رضا کے لیے اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر یہ سلمان بھائی چھوٹا کام نہیں ہے یہ ایک بہت بڑا کام ہے سب کو مل جل کا کرنا پڑے گا تب یہ معاملہ حل ہوگا ورنہ مطلب عام طور پر برادری سسٹم یا شہرداری کے اندر یا محلے داری کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم بے تکلف کر رہے ہوتے دل سے راضی نہیں ہوتے لیکن صرف کی? کیا ہے کہ یار واہ واہ ہو جائے گی ناک, ناک جائے گی ناک رہ جائے گی ناک رہ جائے ناک رہ جائے بندہ مرجائے مرج مرج انداز غلط ہے پیسہ بھی, بھی گیا اللہ کی رضا بھی نہ حاصل ہوئی اور جس کو راضی کرنا مقصود تھا وہ بھی راضی نہ ہوا تو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے مدری پھول مدید بھی لیں گے انشاءاللہ کچھ آپ کی کال کو شامل کرتے ہیں اور مدری مقابلہ ہمارا وہ بھی انشاءاللہ ہوگا اور ادھر ایک کرسی آج بھی خالی ہے کوئی بات نہیں میں ان شاء اللہ ادھر یہ تینگے نا تین ادھر ادھر اپنے راشد بھائی کا راشد مدنی ہمارے ان کے اشعار کا ذوق کس سے ڈھکا چھپا ہے اور یہ تو اتنے اتنے مشکل اشعار بھی جو ہے وہ ایسے مطلب پڑ جاتے ہیں ماشاءاللہ دو جہاں کی بہتری نہیں کہ امان یہ دلو جا نہیں مگر وہ کیا ہے وہ جو یہاں نہیں مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں ٹھیک ہے جی اتنے مشکل ہیں شار بھی پڑ جاتے ہیں ماشاء اللہ شاہ بھی ذوق شوق والے ہیں شار کا ذوق ہے میلاد بھائی ناد خان صحیح بھائی ماشاء اللہ یہ بھی ہے ادھر خلیل بھائی ہیں حافظ صاحب نے تو بھائی میرے تو ہاتھ کھڑے ہیں ہمارا ذوق نہ ہونا سب پہ یہاں اللہ اکبر تو یہ بار اس کو کریں گے مقابلہ بھی کریں گے ان شاء اللہ پہلے کچھ آپ کی کالس کو میسجز کو سلسلے کا حصہ بناتے ہیں سلحیب صلی اللہ تعالی علام محمد جی یہ محمد اعجاز بات کر رہا ہوں دو کالا خان پنڈی سے یہ بھی وہ بھائی بات کر رہے تھے کہ جن سے نا اگر کھانا پسند آئے تو اس کی تعریف کرنی چاہیے مہمان کوئی آئے نا اس کو اس کھانے کی تعریف کرنی چاہیے کہ آپ نے اچھا بنایا ہے اچھا کھانا بنا ہے تو کہتے ہیں کہ کسی کے منہ پہ تعریف نہیں کرنی تھی اس کے بارے میں اگر بتا دیں جی آپ سب بتائیں کہتے ہیں کہ کسی کے سامنے کسی کے منہ پہ جاؤ اس کی تعریف نہیں کرنی چاہیے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کھانا کھانے کی تعریف کرتے ہیں تو اس کی ظاہر سی بات ہے ممانات نہیں ہے صحیح بزرگوں کے سامنے ان کی تعریف کی گئی اور اس پر انہوں نے ا... ا... ا... یعنی انعام بھی اطافہ پایا اطاف اطاف یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے دیگر بعد کے جو بزرگان دین ہیں ان سے بھی حضرت رحمتہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جی آپ کی تعریف کی آپ کے خلیفات عبد اللہ صدیقی رحمت اللہ تعالی نے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے اپنا امام شریف عطا فرمایا اور اپنا جو ہے وہ جبہ مبارک جو تھا وہ بھی عطا فرمایا ٹھیک ہے تو مطلقاً اس کی ممانعت نہیں ہے یہاں جو ہے مقصود بہت تعریف نہیں ہے بلکہ یہاں دل جوئی کرنا مقصود ہے کہ مسلمان کا دل خوش ہو اور مسلمان کا دل خوش کرنا بہت بڑی عبادت ہے مدینہ مدینہ جی ٹھیک ہے مجھے خیر مبارک خیر مبارک مرحبہ ماشاء مدری منی کی کال امی کی منقبت سننی ہے ضرور سنائیں گے ان شاء جی محمد انور اکثاری مرکز الور سے عرض کر رہا ہوں تمام اسلامی بھائی جو اس وقت سلسلے میں موجود ہیں ان کی خدمت میں بہت بہت عید مبارک ہو مجھے عرض ہے کہ میرا بیٹا اظہر اقبال اختاری جو ہے اس کو ڈینگی بخار ہو گیا ہے تمام حضرات دعا فرما دیں گے صحیح ہو جائے اور خلیل بھائی کی خدمت میں عرض ہے کہ کوئی اس کا علاج تجویز فرما دیں ضرور انشاءاللہ خلیل بھائی ڈینگی کا وہ علاج بھی بتانا ہے دعا بھی ہے اللہ تبارک اللہ تعالیٰ آپ کے مدنی منع کو صحت سلامتی عافیت عطا فرمائے اور یہ تمام اللہ ہم سب کے بیماروں کے حق میں قبول فرمائے آمین میرا نام محمد قیمت بتاری میں چنی گھوڑ ضلع بہاول سے سے کر رہا ہوں میرا سلمان بھائی کی بارگاہ میں آرز ہے کہ آپ کی آئی سیٹ کتنی پوائنٹ ویک ہے آپ اینک کلاس میں بہت اچھے لگ رہے ہیں اللہ بڑی مہربانی جی جی ہے جی کتنی ویک ہے یہ مائنس ون تھی غالباً چلیں جی بد دعا فرمائیں آنکھیں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک یہ آنکھیں ہوتی ہیں ایک دل کی آنکھیں ہیں دل کی آنکھ بند نہیں ہونی چاہیے اور اللہ اس آنکھ کو بھی سلامت یہ رکھے اللہ آپ کو جی خیر آ فرمائے مہربانی آ تو بال بھی ہوتا ہے آدھا چشمہ لگایا ہو لوگ یہ بھی بول رہے ہیں کہ کون یہ نیا فیشن آیا ہے فیشن بھی نام دے دیتے ہیں بہرحال دوسرے سامنے آپ کا آپ نے پوچھ لیا جی بہرحال اللہ اپ کو جزا خیر عطا فرمائے دعا کریں اللہ عروپا صحت بھی فرمائے جزاک اللہ جی میں عائشہ عباس جن پنجاب سے عرض کر رہی ہوں مدینے کی یاد حاضری کی دعا اور یہ گلاں سنا دیں میں نشاں پر مدینے یا ون دا میرے دل وچ ہورے نہیں آقا تیری مرضی ایسا ایسا آ کوئی زور مجھنی مجھنی نہیں کیا زبر زبردست زبر کلام پڑھایا آپ نے ماشاءاللہ مدری منی کی کال اور کلام مرحبا مدینہ مدینہ ماشاءاللہ بار کر رہا ہوں اعظم کالونی سے میں نے پوچھنا ہے میرے جسم میں بعض جگہ پہ جو گوشت ہے وہ چھ ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں مہربانی طریقے سے بتائیں کہ اس کے کیا علاج ہے اور میں ہارٹ پیشنٹ بھی ہوں اس بارے میں بھی وضاحت کیجیے گا مدینہ مدینہ اللہ آپ کو صحت میں جی ضرور بتائیں گے ان جی محمد جاوید شرف یا ہندو گجرات کے شہر پالیتانہ سر کر رہا ہوں الحمدللہ سلمان بھائی کے دن چل رہے آپ تمامی حضرات کو عید مبارک ہو مدنی چینل کا ہر سلسلہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے برکہ کل جو مدنی منوں کا سلسلہ دیکھا آپ نے شرکت بھی فرمائی تھی تب مدنی منوں کو دیکھ کر یہ رشک آتا تھا کہ کاش کاش ہم بھی مدنی منع ہوتے اور امیر سنت کی خدمت میں حاضر ہوتے ان کی گود میں جو مدنی منع بیٹھے تھے ان کو بھی دیکھ کر رش آ رہا تھا مدنی التجا ہے یہ کلام سنوا دے یا رب یا رب بنا پھر ہم لنا فر ہم لنا اللہ آپ کچھ فرمائے بہت شکریہ جی آپ کی استاف زیادہ کل مدنی منو کے سلسلے میں تو میں عصمت کے ساتھ حاضر نہیں تھا لیکن جو ایک ہم آئے تھے سعیدہ آباد سے غالبا آئے تھے ہم لائیو حاجی صاحب کے ساتھ اچھا وہ کے بعد اچھا چلے جی اس میں تو تھی حاضری برس اللہ آپ کچھ دے خیرافر میں مرحبہ امیر عثمت سے محبت کا انداز یہ بھی ہمیں بہت کچھ سکھا رہا ہوتا ہے جس دن پہلے دن ہماری حاضری تھی صبح کی نشریات تھی الحمدہ عید کے پہلے دن کی تو دو مدری منع تھے وہ بڑا بڑی دھوم دھام مچا رہے تھے تو میں دل میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے گھر میں بچے اس طرح کی دھوم دھام کر رہے ہوں تو گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ تیش میں آ جاتے ہیں یا بچوں کو ڈانٹ کے بٹھا دیتے ہیں لیکن امیل اسنت کا کیا مبارک انداز ہے اس پر کبھی سوال کروں گا امیل اسنت سے انشاءاللہ تو جواب جو ہوگا اس پہ اس میں ہم سب کی رہنمائی ہوگی ان شاء جی بہت خوشی ہوئی اللہ پاک اس کو دن دوگنے رات چوگنے ترقی دے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہمارے حق میں بھی دعا کیجیے اللہ پاک آپ سب کو خوش اور سدا سلامت رکھے امین امین بڑی مہربانی جن آپ آواز سے اللہ پاک خیر مرحبا جی ایک اور کال محمد شہزاد عطاری عرض کر رہا ہوں ماشاءاللہ اللہ سلمان بھائی فضان عید کے حوالے سے عید کے تیسرے دن بڑا مبارک دن ہے پیر شریف کی صبح ہو ہے اور آغاز تلاوت قرآن سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور موضوع اگر میں یوں کہوں ملاقات ہے بلکہ مصافحہ اور معانقا بھی کہوں تو کوئی با نہیں الحمدللہ سلام کرنے پر ملنے پر گلے ملنے پر پھر اس پر ترت پاک پڑنے پر کئی بشارتے ہیں تو سلمان بھائی اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے جناب آپ کہیں بھی ہیں دنیا میں خیریت پوچھنی ہے خیریت بتانی ہے خوشی گمی کی کوئی بھی ہے اب ملنا کم ہو گیا ہے اور اس طرح کے سلسلے زیادہ ہو گیا ہیں لیکن ہمارا دعوت اسلامی کا ماحول جس طرح ہر سلسلے میں ماشاءاللہ مدنی مذاکرے میں ملنے کا سلسلہ ہے تمام اکٹھے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں تو یہ جو درس دعوت اسلامی کے ماحول سے مل رہا ہے کہ اکٹھے رہنا چاہیے تو میں یہ مدنی پھول چاہوں گا کہ ہمارا ملنا ہمارا ملنا کسی کے لیے اس کے لیے نیت ہونی چاہیے اور اس میں ہم ثواب کیسے بڑھا سکتے ہیں اس پر مجنی پھولے شاید فرمائیے ناد خاں اسلامی بھائی سے ہے کہ یہ نہ سنا دیجیے مسند رسول اللہ کی دیکھنی حشر میں عزت رسول اللہ کی مرحبا شاد شکریہ آپ کی کال کے لیے مفصل جواب لیں گے انشاءاللہ شاء اللہ ولیمی سے آپ کے سوال پر کچھ میسجز بھی شامل کرتا ہوں جی یہ ہے جی میں لالا موسا سے ہوں اور کلام سنا دیں کون سا کلام سننا جی؟ ہے جی تنم فرسودہ جا پارا ٹھیک ہے جی یہ ہیں جی ہمارے کیمرہ مین ہمارے اشتیاق بھائی ان کی بھی جو ہے وہ خواہش تھی کلام سننا ہے عرفان بھائی سے سننا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہمارے کیمرہ مین اس بھائی کہہ رہے ہیں ضرور پڑیے گا گجر خان سے میسج ہے جی خلیل بھائی سے ارد ہے کہ آنکھوں کے آنکھوں کے ہلکے کم کرنے کا کوئی علاج بتائیں یہ آنکھوں کے گرد جو سیاہ ہلکے نہیں بن جاتے ان کو کم کرنے کا کچھ بتائیں یہ ہیں جی مدنی منی کا میسج ہے کہاں سے کمالیا سے یہ مبارک ہے مبارک بہت شکریہ یہ ہیں جی نام کیا ہے ان کا نام میسج کے شروع میں لکھ دیں گے تو یہ آسان ہو جاتا ہے پتا نام ڈھونڈنا پڑتا ہے محمد حماد بھائی ہیں کمالیا سے بہت شکریہ جی جداک اللہ پھر کے گلی گلی تبا یہ کلام سننا ہے ان کو ٹھیک ہے جی کھوئی والا سے میسج ہے جی سلمان بھائی آج منچ پر جتنے اسلامی بھائی ہیں سب سے ایک یہ کلام سنوا دیں واضح جی سبحان اللہ آآ آآ ہمیں یہ نام سنا دیں بہت شکریہ جی اللہ جی دے خیر فرمائے کوئی والا کھوئی والا آپ سب مجھے تو کھوئی والا لگتا ہے کوہی والا تو نہیں کا مضافات ہے اچھا کوہی والا ہے چلے جی ٹھیک ہے کوی والا ٹھیک ہے جی یہ ہے جی نام کیا ہے ان کا احمد رضا بھائی ہے خان کا ڈوگرا سے اللہ تبارتلا احمد رضا بھائی آپ کو سلامت رکھے خان کا ڈوگرا والوں کو یہ ہیں جی سر دعا کر دیں اللہ آپ کو سلامت رکھے جی فیض عالم بھائی ہیں بہت شکریہ جی آپ کے میسج کے لیے بابر بھائی کا میسج ہے احباب آباد سے اطار آباد سے بابر بھائی کا میسج ہے جی بہت شکریہ اللہ آپ کو جو خیر عطا فرمائے مرف الولیا لاہور سے میسج ہے حاجی مشتاق کی آواز میں کلام سننا ہے بہت شکریہ جی آپ کے میسج کے لیے مرحبا یہ ہیں جی حافظ حسان علی بھائی ہیں ملک وال سے بہت شکریہ جی آپ کے میسج کے لیے یہ بابل نجا سے میسج ہے اور مجھے نہ سنا دیں میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی اللہ کچھ میسج شامل کیے مزید بھی شامل کریں گے میلاد بھائی بھی ہیں خلیل بھائی بھی ہیں ہمارے قاری خان صاحب بھی ہیں مل کر کچھ کلام شامل کیجیے سلحیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم तनम्... فر سرسود جا مردہ آوارا دی وی یا رسول اللہ فائ نقش فا فیدا نقشے نال فی فی نقشے نال کون جا یا نش نالم جان یار سول جام بجن جی رے تو دل بستم نمی گو یم کے محتم سا یار ٹولا آش پارا سی جامے حب تو بسم بدن جی رے تو دل نمیگو یم کے من ہستم سخدا یا رسول اللہ ترا چو اے شفا ترا کشائی پنگارا کن بحر جام ر سو کو ملا وری بین بائم فا کتا یا رسول لا ورم خات سارم بی نوا یم رسل مک لے, زارن لے زارن یا رسول اللہ یار سورک نگاہ کی بات, بات ہے یا رسول اللہ یار سوریک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے ن سے بہال یار سور لمبا کسارم یار سورلا کبھی کدی کہے دے عباس عباس رسول دوسرے اس دوسرے کلام کا ایک اور شیر بھی ہے ملاپ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ شاء اللہ ایک شعر ہے تی تسکین دل آرام جان سب رو کرارے من رخے پر نور جانے بے کرم یا رسول اللہ اللہ اللہ, اللہ کیا علامہ جامی کے عشق رسول کا عالم تھا اللہ ہمیں بھی ان کا صدقہ عطا فرمائے جی میلاد بھائی بھی سنا رہے ہیں انشاءاللہ اللہ اللہ اللہ جیو Okay, okay. مرینا مرینا جی خلیل بھائی وہ کچھ سوال تھے آپ کے لیے ایک سائم بھائی کے بیٹے کو ڈینگی ہوا تھا انہوں نے بھی علاج پوچھا تھا دیگر بھی کالز ہیں اس پر بھی میسجز بھی تھے ریسپونڈ ایک تو یہ تھا کہ سن پن غالباً بتایا تھا کہ سن کہ جی یہ چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس کو تین سو بار روزانہ پڑھ کر جو ہے جہاں پر یہ یعنی کہ مرض ہے وہاں پر دم کیا جائے انشاءاللہ اللہ تین دن مسلسل دم کرنا ہے اللہ زل نے چاہا تو انشاءاللہ شاء بہتر ہو جائے گا اسی طرح سے دل کے حوالے سے بھی فرمایا تھا کہ دل کا بھی کچھ پرابلم ہے تو دل کا جنہیں مرض لاحق ہو یا الحمدللہ وہ محفوظ ہے انیل بھائی بتاتے آ... ہوئے مجھے ایک تو بات تو بتائیں معذرت میں آپ کی بات کر رہا ہوں علاج بتاتے ہوئے مسکراہٹ غائب رکھنا کیا <سر crossover> یہ ضروری <نہیں سر> ہوتا ہے آپ کسی کو علاج روحانی علاج بتا رہے ہیں یا آپ کسی کو نسخہ بتا رہے ہیں تو اس میں کوئی ہاتھ ہلانا یا کوئی مسکرانا وہ منع تو نہیں ہے نا منع ہے یا نہیں پہلے یہ تو بتائیں نہیں توجہ جو ہے نا وہ اچھا اچھا مدینہ مدینہ مرحبا دل کے مرض کے حوالے سے جو بات ہوئی ایک انہیں چاہیے کہ یا اللہ قوینی وقلبی یا اللہ قوینی وقلبی یہ پڑھنا ہے یا اللہ قوینی وقلبی ہر نماز کے بعد سات مرتبہ دل پر ہاتھ رکھ کر اس کو پڑھنا ہے انشاءاللہ شاء اللہ وجل اس کی برکت سے جو ہے دل کا مرض جو ہے دور ہوگا اور جنہیں یہ مرض نہیں ہے انشاء اللہ اللہ نے چاہا تو وہ محفوظ رہیں گے اور کبھی ایسا ہو کہ اگر دل میں درد ہو تو, تو پھر یہ پڑا جائے تو انشاءاللہ کمی آ جائے گی سلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اسی طرح سے ہمارے انور بھائی تھے مرکز لاہور سے ڈینگو کے حوالے سے ہمارے عقاش امیر النت دامد وکات نے جو علاج روحان علاج اطا فرمایا وہ یہ ہے کہ 29 بار 29 ٹائم یا مہمین پڑھ کر جو ہے روزانہ پڑا جائے ان شاء اس کی برکت سے فائدہ ہوگا اور ڈینگی بخار کے حوالے سے ایک گھریلو علاج ہے اسے سماعت فرما لیجئے اس میں کچھ جڑی بوٹیاں ہیں انہیں لکھ انشاءاللہ ان اس کا جو شاندہ بنا کر پلانا ہے وہ اس کا طریقہ کار آخر میں ارض کرتا ہوں پہلے یہ جڑی بوٹیوں کو سماپت فرما لیجئے جی نمبر ایک گلو خشک گلو خشک چار گرام اس کے بعد ہے نر کچور, نر کچور تین گرام گلے گاؤ زبان گلے گاؤ زبان یہ تیسری چیز ہے یہ بھی تین گرام اس کے بعد چوتھی چیز جو ہے چاس کو چاس کو یہ بھی تین گرام اس کے بعد جو ہے پانچویں چیز جو ہے وہ ہے کٹ کی کٹ کی یہ تین گرام اور پھر چھٹی چیز جو ہے وہ ہے پپیتے کے پتے پپیتے کے پتے جو ہے یہ تین عدد لینے ہیں اور چیز جو ہے جو بڑی کشمش ہوتی ہے منقع یہ پانچ عدد ہم نے لینے آخری جو چیز ہے خاک سیر آٹھویں یہ ایک گرام یہ نام ایک مرتبہ سماعت فرما لیے گلو خشک چار گرام نر کچور تین گرام گلے گا زبان تین گرام چاسکو تین گرام کٹکی تین گرام اور پپیتے کے پتے تین عدد اور منقع پانچ عدد اور خاک سیر ایک گرام ان تمام کو جو ہے ایک گلاس پانی میں آپ بوائل کریں اسے ابالیں اور جب آدھا گلاس رہ جائے تو چھان کر اسے پی لیں پھر یہ دوائیں پھینکنی نہیں ہیں پھر یہ کرنا ہے کہ ان دواؤں کو جو ہے کسی برتن میں ڈال کے دوبارہ رکھ دیں اور شام پانی ڈال کے اس میں رکھ دیں اور شام کو دوبارہ جو ہے اس کو پکا کر جو ہے اسی طرح چھان کر پی لیں تو چند دن انشاءاللہ شاء پیئیں گے دو تین دن کے اندر اللہ سے وجل نے چاہا تو حیرت انگیز اس میں انشاءاللہ فائدہ ہوگا اللہ کی رحمت, رحمت جی. سے اور انہیں چاہیے کہ انہیں جو سیب ہوتے ہیں سیب کا جوس نکال کر اس کی جو اوپر کی جھاگ ہوتی ہے اسے ہٹا کر اس کا جوس بھی پلائے وائٹ سیل جو کم ہو جاتا ہے یہ بڑھانے کے لیے جو ہے یہ سیب کا جوس ہے یہ بہت فائدے مند ہے یعنی سیب کو جوسر میں ڈال کے جو نکالتے ہیں جیسے بناتے ہیں وہ رہتے ہیں بنانا اس کو یعنی کہ جوسر میں ڈال کے اس کو جوس نکال کے پھر اس میں جو جھاگ آ جاتی ہے وہ ہٹا دی جائے کہ اگر وہ جھاگ وغیرہ استعمال کی جائے تو اس میں متلی وغیرہ بعد ہو جاسوس ہوتی ہے مدینہ مدینہ, مدینہ اس میں اس کو مزید رائے دار بنانے کے لیے کچھ اس میں ڈال سکتے ہیں جیسے لیمو وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز جی ڈال سکتے ہیں طبیب کے مشورے سے مزید ہے بتایا ہو نا اس کے حساب سے جو چیز ڈالنا چاہیں اس میں تھی تھی مدینہ, مدینہ مدینہ ماشاءاللہ یہاں یہ بھی علاج بھی کو کال رہے تو نہیں گئی خلیل بھائی دونوں پر ہو گیا گالی بن جواب ٹھیک ہے جی آنکھوں کے ہلکے ہیں اس کا ابھی فی ذہن میں نہیں ہے چلیں یہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جگر سے اس کا تعلق ہوتا ہے جی تو جگر کی خرابی سے تو چاہیں کسی اچھے طبیب کو بعض نیند کا پورا نہ ہونا نیند پوری نہیں ہوتی تو بھی وہ بن جاتے ہیں ظاہر بات ہے اگر رات کو سوشل میڈیا یوز کرتے کرتے تین بجے دیں گے اور صبح جو ہے وہ فجر کی نماز میں تو جو تین بجے سوشل میڈیا یوز کرتے کرتے سوتا ہوگا اٹھتا ہوگا تو بڑی خوش کی بات ہے لیکن کیا حال ہوتا ہوگا آپ آپ بخوبی جانتے اب بندہ اٹھے آفس بھی جانا ہے سات بجے اٹھ گیا ہے رات کو تین بجے سویا تھا چار پانچ چھ سات چار گھنٹے کی نیند پوری کی ہے اور چار گھنٹے میں نیند پوری ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں تو نیند پوری کریں تو اس سے بھی انشاءاللہ اس میں بہتری بہرل ہو جائے گی سیگمنٹ ہے ہمارا شعر پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آزائے مبارک ہیں ان کے حوالے سے اور امام اہل سنت کا شعر ویسے میرا تو ارادہ تھا سلام رضا سے لیں گے لیکن اس کو تھوڑا اوپن رکھتے ہیں ادھر ایک کرسی خالی ہے آ تو میں یہاں بیٹھ جاتا ہوں یہ تین تین دونوں طرف جو ہے برابر Pardana. ہو جائے گا جی آپ آنا چاہ رہے ہیں ادھر آپ آ جائیں برابر میدان خالی ہے بیٹھوں گا ادھر آگے یہ میدان بھرا بھرا رہے گا ان بے فکر رہے آپ جی آج منصف کس کو بنائیں گے منصف منصف جو ہے جو ہے نا وہ کل جیسے مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ جو ناظرین ہیں وہ خود جو ہے اس کا فیصلہ کر لیں گے اللہ حضرت امام الاسنت کی یہ ایک نمایاں خوبی ہے کہ آپ عظمت مصطفیٰ کا بیان بھی کرتے ہیں اور جس طرح حضور کے فضائل کو حضور کے کمالات کو حضور کے موجزات کو بیان کرتے ہیں ویسے ہی حضور کے جو اعزاں ہیں ان کے بھی ان کی عظمت اور شان کو بھی بیان کرتے ہیں ٹھیک ہے تو شعر پہلے سنائیں گے ظاہر سی بات ہے سامنے والی ٹیم پہلے سنائے گی پھر ہم سنائیں گے انشاءاللہ میں نے کل گروپ میں ایس بھی کیا تھا ہمارا جو ایک مشاورت کا ہوتا بنا ہوا جی جی پہلا نزدیک راشد بھائی جس کا ہے آئینہ حق نما اس خدا ساز تلاد پہ لاکھوں سلام واہ سبحان اللہ جی دوسرا شیر گھڑی بھی چلا جی دو تین کام ہے نا آپ کو سپورٹ بھی کرنا ہے آپ کے ساتھ بھی ہوں <تصح> پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں اللہ اللہ اللہ اللہ سبحان اللہ جی رپاتہ دوبارہ شیر پر شرم و حیا پر دروی بینی کی رپاٹ پیلا مرحبا ماشاء اللہ ماشاء ماشاءاللہ جی جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نے گائے عنایت <سؤال> پہ اللہ تھوڑا جوش سے پڑھنا نا بھائی کیا بات ہے آپ اب اسٹک کھائیں تھوڑا انرجی اپنے جو ہے وہ لے کر سلحان اللہ بار بھی بھاری ہے ماشاءاللہ جی جس کو باردو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازو کی قوت پہ کو سلام اللہ اللہ سبحان اللہ شمسو خبر سے بھی ہے عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوشترے تھرے اللہ اللہ اللہ سبحان اللہ جن کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے ان سے تاروں کی نظہت پہ لاکھوں سلام بے سایہ کے سایہ مرحمت عرافت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ ماشاء اللہ جی لوگ بھی جس کے ماتھے شفاتا سجا اس جبادت پہ لاکھوں سلام نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام اللہ اللہ, اللہ جی جی ان کے سجدے کو محراب کعبہ جھکیں ان بھموں کی لطافت لطا پہ لاکھوں سلام, سلام وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام دیرہ تن, دن دن دن تن قدر میں جلزلہ جاتا رہا رکھتی ہیں اتنا وقار اللہ امبر ایڈیا ایڈیوں پر دوسرا شعر ہو گیا لہذا اب آپ کسی اور جو ہے وہ شمدن نشکات تن ہی نا سجاجہ نور نورت کے لیے چاند جک جاتا جدھر انگلے اٹھاتے محد میں کیا یہ چلتا تھا اشاروں پر کھلونا رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب ظلف یا مشکل خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اللہ جس سے تاریخ دل جگمگانے لگے جس سے تاریخ دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام جس کی تسکی سے جی جس کی تسکی, हس हس ना ना ना ना ना. کی تسکی سے روتے ہوئے ہس پڑے نہیں ہوا جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہس پڑیں ان لبوں کی نہ جی جس کی تسکی سے روتے عادت پہ لاکھوں سلام سلحان اللہ جی جس سے خارق ہوئے شیر آئے جہاں بنے حسل حلام حضور کے لواب دہان سے متعلق شیر ہے اللہ اللہ اللہ دو کمر دو پنجائے خور دو ستارے دس ہلال ان کے تلوے پنجے ناخن پائے اتریاں جس کے ماتھے شفاعت کا سہلا ये رہا یہ ہو گیا جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی یہ بھی ہو گیا یہ بھی ویسے آپ کی باری ہے ہماری باری تھا اچھا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں ساخو کل جہاں ملک اور جو کی روٹی جزا اس شکم کی کرامت پہ لاکھوں سلام اس شکم کی کناعت پہ لاکھوں سے لاکھ تھوڑا تو تکسیف دے دیں کو دیکھا یہ موسا سے پوچھے آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سے حضور کی آنکھ پر حضور و نزدیک کے سننے والے وہ سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہاں راز وحدت پہ لاکھوں سے اللہ اللہ اللہ حضور کے دل مبارک پر بھی کیا شعر کہا ہے مامل نے سبحان اللہ okay, جی آپ بھی کہہ دینا سرکار قدر میں حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلاح واہ حضور کے جو ہے وہ مبارک پر شیر ہے سبحان اللہ چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گئے سوا گھڑ بڑھ کر شکن ناز کے وارے سبحان اللہ تاج یہ حضور کا عضو تو نہیں ہے امامہ شریف اور اب جی ہاں جی اللہ آگی باری ہماری کاف گیسو ہادن یا ابرو آنکھیں آئین اپنی طرف سے ایڈوانس میں جا رہا کاف گیسو ہا یا ابرو آنکھیں آئین فاد کاف ہا یا آئین ان کا ہے چہرہ نور کا جی اللہ اللہ وہ بچپنے کی اس خدا صورت تھا یار وہ کیا تھا اللہ اللہ اب ہماری باری ہے ان کی بات ہم نے دو شیر سنا چلے آپ نے تو آپ نے تو بہت سنا اپنی طرح سے دوبارہ نہیں نہیں وہ نہیں وہ چلے گا ابھی اور سنا ایسے چلے یہ تو برابر برابر ہو گیا نا ٹھیک ہے اب اس کو یہاں کرتے ہیں اب ایک بات آپ پوچھیں گے آپ شیر پوچھیں گے ہم اللہ حضرت کا شیر سنائیں گے پھر ایک ہم پوچھیں گے آپ سنائیں گے ٹھیک ہے پوچھنے کا انداز کس نوعیت کا جیسے مثال کے دور پر ابتدا میں کرتا ہوں ایسا شیر سنائے جس میں حضور کے دو صاحب کا تذکرہ ہو دو سے زیادہ کا اگر ہو تو نہیں دو کا <سؤال> گھڑی, گھڑی بھی لگا دیں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ سلامت رکھیں ہمارے ایم سی آر والوں کو مدینے جائیں آئندہ سال حج کی سارت پائیں آئندہ سال مدینے جائیں جو ہے وہ آج نہیں تو کل چلے جائیں اللہ اپنی رحمت سے لے جائیں ان کو بھی کا اللہ ہے پہلو ماہ میں سوچ کے آپ جی جھرمٹ کی یہ ہے تارے تجلی اور بھی ہے نا جی جس میں جلوا عمر کی ہے ویسے یہ آپ نے سادین کا کان کیا ہے شیر صحیح نہیں سنایا شیر حافظ نے آپ کو ہے نا اس میں دے دیا ہے یہ اصل میں یہ ہے محبوب رب عرش ہیں سب لقبہ میں پہلو میں جلوہ گاہ اتو عمر کی ہے کن ہے پہلو ماہ میں ہے تارے تجلی کمر کی ہے اب آپ ایسا شعر سنائے کہ خلفا راشدین کا ذکر ہو چاروں خلافا کا ذکر ہو وہ صدق کو عدل و کرم و ہمت میں چار سو شوہرے ہیں ان چاروں کے وحن اللہ شہن ادھر نثار علی زنی علی ادھر واحد اللہ جی آپ ہم سب فرمائش کریں گے شعر پوچھیں سب تھوڑے ڈسکاؤنٹ دیجیے انہوں نے کہہ رہے ڈسکاؤنٹ دیجیے گا جی آپ ہی دینا ہے آپ خلیل بھائی ہیں ویسے ادنان میں پوچھیں گے تو ہاتھ ہلکا ہی رکھیں گے ہاتھ ہلکا ہی رکھیں گے جی آسان سے پوچھیں گے جی کیونکہ ان کو پتا ہے پھر ہم نے بھی پوچھنا ہے یہ تو مجھے بھی پتا ہے آپ نے پوچھنا ہے جی مجھے جی وقت مستحکر نہیں ہے کوئی ایسی بات بھائی دیکھیں قربانی ہے اور آج الحمد للہ اونٹ کی قربانی بھی ہونی ہے ہاں ہاں ہم کا جو ہوتا ہے ایک اونٹ کی قربانی کا وہ مدری مذاکرہ بھی الحمدللہ ہوگا اس میں تو اونٹ کا کوئی شعر سنا دیں اونٹ بن گیا ہوتا اور گھڑی بھی چل جائے سبحان اللہ سبحان اللہ قربانی کا موسم بھی ہے سبحان اللہ بادشاہ رسول قربانی پیش کر رہے ہیں اونٹ کی قربانی آج انشاءاللہ تین بجے نہیں اونٹ کی قربانی کا ٹائم تو مجھے یاد نہیں ہے زہر کی نماز کے بعد تقریباً ڈھائی بجے کا بیش مدنی مذاکرے کا جو سلسلہ ہمارا شروع ہونا ہے اس میں آج ان اونٹ کی قربانی یہ بھی آج دکھائی جائے گی انشاءاللہ اور امیر اسنر کے مدنی پل بھی ہوں گے ٹائم ختم ہو چکا ہے جی اور آپ سے وہ جا چکا اونٹ کا ذکر بھی ہوگا حضور کی عزمت کا ذکر بھی ہوگا ہاں یہی کرتی ہیں سے چاہتی ہے ٹھیک ہے ہم جیت گئے آپ نہیں سنا سکے دوسرے پر جو ہے باری آ گئی بدنی چلے گا آج دن کچھ آپ کی مزید کو شامل کرتے ہیں اور مزید جو ایک موضوع ہم نے آج اور ڈسکس کرنا تھا بات کرنی تھی اس پر وہ یہ ہے کہ مح... رشتے تو ہیں لیکن ان میں محبت نہیں ہے بندہ بول رہا یار نبھا رہے ہیں چلا رہے ہیں گزارا کر رہے ہیں بس اب کیا کرے رشتہ داری جو ہوئی اس طرح کے جو معاملات ہو رہے یہ کیوں ہو رہے کیا راشد بھائی آپ کی کیا اس سوالے سے آبزرویشن ہے جی اب جس طرح دیگر معاملات میں انسان پستی کی طرف جا رہا ہے تو رشتوں کی قدر کرنا رشتوں سے محبت رکھنا اور رشتوں کو نبھانا اس میں بھی بہت پیچھے ہے انسان اور بالخصوص مسلمان ہونے کے ناطے اسے اپنی اسلامی تعلیمات کی طرف نظر رکھنی چاہیے کہ دین اسلام نے ہر رشتے کی قدر کو بیان کیا ہے جی ہر رشتے کے حقوق کو بیان کیا ہے اور محبت کا معاملہ کرنے کا درس دیا ہے جی ایک عام مسلمان جس سے خون اور نصب کا رشتہ نہیں ہے شریعت اسلامیہ جب اس کے حقوق بیان کرتی ہے تو جس سے نصب اور خون کا رشتہ ہے اس کے حقوق کتنے زیادہ ہوں گے جی بالخصوص میں یہاں یہ بات کروں گا کہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں بہنیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ بسا اوقات نہ رواز سلوک ہوتا ہے اور جب بیٹی کی یا بہن کی شادی ہو جاتی ہے وہ اپنے گھر چلی جاتی ہے اب اپنے گھر جانے کے بعد گویا اس کو اپنے گھر کا فرض سمجھا ہی نہیں جاتا ایک تو یہ ہے کہ اس سے اچھا سلوک نہ رکھنا اگر وہ باپ کے گھر آئے بھائیوں کے گھر آئے تو اس سے اچھا سلوک نہ رکھنا اور بالکل اس کو لفٹ نہ کروانا تو یہ ذہن نہیں ہونا چاہیے ایک طبقے کا یہ ذہن ہے کہ شادی ہو گئی تو اب وہ ہمارے گھر کا فرد ہی نہیں رہی حالانکہ جی جب والد صاحب کی آ, کا انتقال ہوتا ہے اور وراثت کا معاملہ ہوتا ہے تو اس وقت بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اس کی تو شادی ہو گئی اس کو جہج دے دیا گیا تھا ہمارے والد صاحب نے جہیز دے دیا تھا ہماری بہن کو تو اب اس کا وراثت میں بھی کوئی حق اور حصہ نہیں ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے جہاں دیگر رشتوں کی قدر کرنی ہے بالخصوص جو بیٹیاں ہیں یا بہنیں ہیں ان کے ساتھ بھی شفقت والا معاملہ کرنا ہے ٹھیک ہے اللہ جی آپ صاحب یقیناً رشتوں کی قدر اللہ تبارک تعالیٰ نے بندے کو کچھ رشتوں کے اندر جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ قائم فرمایا انسان کے ساتھ کچھ خون کے رشتے ہوتے ہیں نصب کے رشتے ہوا کرتے ہیں اور پھر جو اسلام کا رشتہ ہے وہ الحمدللہ رب العالمین ایک بڑا مضبوط رشتہ ہے تو اس اعتبار سے اپنے مسلمان بھائیوں کی بھی دل جوئی اور خیر خواہی کرنی چاہیے اور سلا رحمی جو ہے عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک اچھا سلوک کرنا یہ بھی اسلام کا ایک امتیازی وصف ہے تو ہے بندے کو یہ چاہیے کہ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ مادیت پر پرستی کا دور ہے سلمان بھائی اگر ہم دیکھیں دیکھ دیکھ دیکھ تو عام طور پر ہم لوگ جو ظاہری طور پر نظر آنے والی چیزیں ہیں انہیں زیادہ اہمیت دیتے ہیں یعنی عزیز و اقارب کے ہاں بھی تقسیم ہے کہ اگر کوئی روپے پیسے والا شخص ہے تو اس کے ہاں بھاگ بھاگ کے جائیں گے جی اس کے ہاں کوئی غمی کا موقع ہو خوشی کا موقع ہو اور کوئی بات ہو اور مقصود اس میں اللہ کی رضا نہیں ہوتا بلکہ اس بندے سے کچھ مجھے ملے گا یا وہ راضی ہوگی میرے بچوں کو ہی کچھ نہ کچھ دے دے گا یہ مقصود ہوتا ہے حالانکہ یہ وہ کام ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو پانے کا سبب اور ذریعہ ہے اور اس سے بڑھ کر اللہ تبارک کی رضا سے بڑھ کر اور کوئی شہ نہیں ہے مسلمان کو اگر مسلمان سے مسکرا کر ملنے سے رب کی رضا حاصل ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے بندے کو پھر روپے پیسے اور یہ جو ہے دنیاوی جاہ و عصمت اس کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ مقصود یہ ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے میرے محبوب صلی اللہ علیہ ولی وسلم کی رضا مجھے حاصل ہو جائے ہمارے اسلاف کا یہی طریقہ رہا جی ہے جی اور ہمارے معاشرے کے اندر پائی جانے والی بے چینی اور یہ جو ہمارے خود ساختہ یوں کہلے کہ جو معیار ہے جی جو محبت کے یا عقیدت کے یا ملنے جلنے کے جو ہے رشتہ داروں کے ساتھ وہ بالکل غلط ہے جن کی بنیاد اسلام پر نہیں بلکہ ہمارے اپنے جو ہے وہ قائدوں پر جی مفادات پر رکھی ہوئی جی ہے, جی ہے تو یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے ہمیں ان کو چھوڑ کر اگر ایک کوئی تین بھائی ہیں ایک غریب ہے اور دو امیر ہے تو انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ یار یہ غریب ہے تو اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کیا جائے جو رکھے نہ بلائیں نہ دعوت میں بلائیں نہ شادی میں بلائیں, بلائیں دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ مطلب خوب شیئر کر رہا ہے سارے کے سارے معاملہ ہے اور اس بیچارے بھائی کو پوچھ نہیں بلکہ یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے سوفا دینا سوفا بھی بالکل بالکل اچھا ہمارے یہاں مجھے جی آپ کے مدری پھول کنٹینیو کریں گے تین کیمرہ مین ہمارے یہاں مجھے ابھی نظر آ رہے ہیں جو موجود ہیں اور اتفاق کی بات ہے کہ تین ہی بسکٹ جو ہیں یہ میری اس پلیٹ کے اندر جو ہے وہ رکھے ہوئے ایک شفاق بھائی ہیں اسیت بھائی ہیں اور بابر بھائی ہیں تو میں آپ مدری پھول جاری رکھے میں ان کو بسکٹ پیش کر کے بالکل بالکل کا ایک انداز ہے جی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات جو ہیں وہ ہمیں اسی بات کا درس دیتی ہے کہ بندے کو اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی والے کام کرنے چاہیے بھائی کو ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے سیلا رحمی نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو صدقہ خیرات کرنے کا جو حکم ارشاد فرمایا ہے اللہ کی رحمت دینے کا اس کے اندر جو آپ کے ایسے عزیز و اقارب ہیں جو رشتہ دار ہیں انہیں دینے کا زیادہ عجر و ثواب ہے یعنی جو نفلی صدقات ہیں اس کے اندر اگر بندہ اپنے عزیز و اقارب کو ترجیح دے تو اس پر دوہرا ثواب ہے کہ ایک تو سلا رحمی کرنے کا اور دوسرا صدقہ خیرات کرنے کا تو بندے کو اس اعتبار سے بھی دیکھنا چاہیے کہ میرے عزیز و اقارب میں میرے رشتہ داروں کے اندر کون ایسا ہے اچھا جو یعنی صدق واجبی جو صدقات ہوتے ہیں ان کے مصارف تو اللہ تبارک, تبارک تبار اس کے پیرے محبوب صلی اللہ نے مختص فرمائے ہیں جی لیکن اس کے علاوہ جو عام طور پر ہم دیتے ہیں جو صدقہ نافلہ کہلاتا ہے تو اس کے اندر اپنے عزیز و اقارب کو ترجیح دینا یہ زیادہ اجر و ثواب کا بندہ جو ہے وہ حقدار قرار پاتا ہے تو اس اعتبار سے ہمیں چاہیے جیسے اب قربانی گئی ہے گوشت تقسیم کرتے ہیں تو عام دنوں میں یہ بندے کے لیے ثواب کمانے کا بہترین ذریعہ ہے سلمان بھائی اگر کوئی شخص پورا سال اپنا جو ہے وہ اس پر غور کرے تصور کرے کبھی ایک پاؤ گوشت بھی کسی اپنے بھائی کے گھر نہیں بھیجا ہوگا حقیقی بھائی کے گھر بھی نہیں بھیجا ہوگا بہت مشکل ہوتا ہے عام روٹین کے اندر لیکن یہ وہ موقع ہے کہ جو آپ اپنے عزیز و اقارب بہن بھائی پھر آپ کے جو محلے دار ہیں پڑوسی ہیں جو اس طرح کے آپ کے رہنے والے ہیں بات چیت کرنے والے عزیز و اقارب ہیں یا ایسے لوگ کے جن سے آپ کا کوئی ظاہری تعلق نہیں ہے صرف اسلام کا تعلق ہے مسلمان ہونے کے ناطے وہ آپ کے اسلامی بھائی ہیں تو ان کے گھر گوشت بھیجنا ان کے ساتھ جو ہے اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کھانا پکا کے بھیج دیا جاتا ہے تو یہ بھی بہت بڑی محبت کم ہوتے جا رہے ہیں یہی وجہ ہے جیسے شہزاد بھائی نے کہا تھا سوشل میڈیا پر اپ ڈیٹ ہونے سے اپ ڈیٹ تو ہو گئے حال احوال تو پوچھ لیا لیکن وہ جو محبت بڑھانے والے دین اسلام نے ہمیں جو انداز بتائے ہیں جیسے پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان علی شان رہتی دنیا تک کے لیے ایک رہنما اصول ہے اور ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کی گویا کے ایک ضمانت ہے کہ کھانا پکاؤ تو اس میں شوربہ رکھو اور اپنے ہمسائے کو بھی اس میں سے دو تو یہ چیزیں جب رخصت ہو جائیں گی ہم ان چیزوں کو ویلیو نہیں دیں گے اور صرف پیسے کو سامنے جو ہے وہ لے آئیں گے یا مفاد کو ہی سامنے لے آئیں گے یا کل کو اس سے کام پڑے گا اس کی کا ضرورت پڑے گی کل کو یہ ہوگا کل کو کیا ہوگا کل کو جو ہوگا وہی وہ ہوگا لوگ جو ہیں وہ محبت کرنے والے جو ہے وہ ساتھ رہنے والے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں یاد رکھنے والے بھول جاتے ہیں یہ ہوتا ہے بندے کو کل کے لیے کرے گا یوں ہوگا میرا یوں کام کر دے گا تو ان کاموں کے لیے بندے کو چاہیے کہ اللہ سے و تعالی پر کل رکھے ٹھیک ہے لوگوں سے بھی اچھی امید ہونی چاہیے اچھے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلقات بگاڑ کے بیٹھ جائیں یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اپنے ریلیشنس اپنی محبت اپنی مسکراہٹ اپنا آنا جانا اپنا لینا دینا اس بات پر اگر بنا لیں گے کہ کل کو میرے کام آئے گا کل کو یہ کرے گا کل کو وہ کرے گا کل آئے گی تو دیکھا جائے گا بلکہ <coughs> <coughs> کل آتی ہی نہیں ہے یوں بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے نا آج اگر کل ادار اب کل بندہ آئے گا اس کو پھر بولے یہ کل تو آج ہو گیا اب پھر کل آنا تو کل کبھی آتی نہیں یوں بھی کہتے ہیں کل کام آئے گا کل پتہ نہیں آنی یا نہیں آنی زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے تو ان چیزوں سے ہٹ کر ہمیں جو اسلام نے انداز سکھایا ہے جو اصول بتایا ہے کہ اسلامی معاشرے کی جو مثال ہے اسلامی جو ایک نظام ہے اس کی جو ایک مثال بتائی گئی کہ وہ ایک جسم کی اس طرح ہے اگر کسی ایک حصے کو بھی تکلیف ہو تو اس کی درد ساجم جو ہے وہ محسوس کرتا ہے سلمان امام زین اللہ اللہ ایسے اخلاص کے پیک یہ حقیقی اسلام کی تصویر ہے کہ آپ کتنے گھروں کی کفالت فرماتے رہے ان کے گھر ان کی ضرورت کا سامان بیچتے رہے کسی کو نہیں پتا کہاں سے آ رہا ہے کون دے رہا ہے اور جب وشالے مبارک ہوا اب گھروں میں راشن جانا بند ہوا تو پتا چلا کہ سینا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی کفالت گھروں کی بلکہ علامہ ظاہب رحمہ اللہ نے جو لکھا ہے آپ ہیں کہ امام زین العابدین روٹیاں اور دیگر آه آه جو ہوتا تھا وہ اپنی مبارک کمر پر اٹھا اپنی پشت پر اٹھا کے جو ہے وہ لے کے کرتے تھے اور پہنچایا کرتے تھے خادم کہتے تھا حضور مجھے عطا فرما دے میں اٹھا لیتا ہوں لیکن آپ جو ہے وہ اس کو نہیں دیتے تھے بلکہ خود اپنی کمر پر سامان رکھ کر غریبوں کے گھر میں پہنچایا کرتے تھے یہ اسلام کا یہ انداز ہے یہ ہے اسلام یہ ہے اسلام کی تعلیمات اسے کہتے ہیں خوبصورتی اسے کہتے ہیں حسن انہیں کہتے ہیں رائف اسے کہتے ہیں عزت دینا اسے کہتے ہیں خیر خائی کرنا اسے کہتے ہیں انسانیت جو ہے اس کا خیال اور اس کا احساس کرنا یہ ہوتا ہے انسانی حقوق کی پاسداری کرنا یہ ہوتا ہے جو امام جیندین نے ہمیں کر کے بتایا یہ تھوڑی ہے جو فلم دیکھنے جا رہا ہے اس کے ساتھ چلے جاؤ بھائی ہم جو ہے یہ کر وہ الٹا کام جو ہے نا وہ اس کا کیا معاملہ ہونا ہے تو یہ نہیں ہے دین اسلام میں ہمارے دین میں ہمارے اسلام میں ہمارے لیے سب کچھ ہے تو ہم آ جائیں اور پورے پورے جو ہے وہ آ جائیں اور اس کی تعلیمات کو اپنائیں سیکھیں دیکھیں یہ باتیں سیکھنے سے آئے گی یہ باتیں جو ہے وہ کوشش کرنے سے ارفان بھائی راشد بھائی کوشش کرنے سے سیکھنے کو ملے گا بلکل. علم کا نور آئے گا تو پتا چلے گا اسلام میں کیا کیا خوبصورتی ہے کیا کیا حسن ہے جی. کیا فرمائیں گے جی بالکل آپ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرما میں ایک ہی جملہ کہوں گا جی. کہ خواہ اپنا رشتے دار ہو یا اپنا اسلامی بھائی ہو اسلام کا رشتہ ہو اپنے مسلمان بھائیوں سے اپنے رشتہ داروں سے عقیدت رکھنی ہے ان کے رشتوں کا لحاظ بھی کرنا ہے اور ان سے محبت بھی کرنی ہے اور وہ محبت بے غرض ہو اور بے عوض ہو نہ اس سے کوئی غرض مقصود ہو نہ اس کا بدلہ لینا مقصود ہو بلکہ للہیت ہی مقصود ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کے پیشے نظر رب تبارک و تعالی کی رضا ہوتی ہے جب رب تبارک و تعالی خالق خود راضی ہو جائے گا اپنے بندے سے تو مخلوق جو ہے اس کے دلوں میں رب تبارک و تعالی خود سے محبت پیدا فرما دے گا ورنہ رب تبارک و تعالی کی نافرمانی کر کے صرف اپنے ذاتی مفاد اپنی غرض اور ایک بدلہ لینے کی سوچ کے تحت اگر اچھا سلوک کریں گے تو چونکہ اخلاص نہیں ہے للاہیت نہیں ہے اپنا مفاد ہے تو بسا اوقات انسان کو جو وہ ایک امید لگا کے بیٹھا ہوتا ہے اس کے برعکس ہی معاملہ ہو جاتا ہے کہ جس کے ساتھ اس نے سلوک کیا اب اس نے سلوک کرنے میں اس کو اپنا غرض اپنا مفاد عزیز تھا اور ایسے معاملات اس سے صادر ہوئے کہ جہاں سے وفا ملنی تھی بدلہ ملنا تھا وہیں سے غم ملتا ہے تو اللہ رحمت فرمائے اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے مدنی چینل دیکھے آپ کا خیال بھی رکھ رہا ہے مدنی پھول بھی دے رہا ہے اور صحت کا خیال بھی رکھ رہا ہے کیسے خلیل بھائی ہمارے ساتھ ہیں خلیل بھائی کل ہم نے ایک, ایک نسخہ جو ہے وہ بتانے کا ارادہ کیا تھا وہ اسپیشل نسخہ اس بلڈ پریشر کا, کا تھا غالبا تو گوشت کھاتے ہیں اور پھر اس میں مثالے والا کھاتے ہیں اور پھر الگ سے Allah مسالہ حضر. ڈالتے بھی ہیں کل بھی مجھے کسی نے کہا کہ اس گوشت کے اوپر اگر مسالہ ڈلا ہوا ہوتا تو پھر اس کا ذائقہ کچھ اور ہوتا تو مسالے بھی چل رہے ہوتے اب کو سر درد ہوتا ہے میں ارد کروں اگر کسی کو سر درد ہو رہا ہے اور لگاتار سر درد ہو رہا ہے یعنی ہفتہ پورا جو ہے وہ سر درد ہوتے ہوئے یا تین چار دن ہو رہے ہیں اور سر درد ہو رہا ہے اپنا بلڈ پریشر چیک کروا لیں یا اپنی نظر چیک کروا لیں میں سے ایک کام کر لیں کوئی کہیں نہ کہیں ایفیکٹ ہو سکتا ہے اللہ رحمت فرمائے آفگیت کا معاملہ کرے جی خنیل بھائی یہ ہائی بلڈ پریشر کا ہے یا لو بلڈ پریشر کا ہے آپ کو کس کا پوچھنا ہے دونوں کو ہی بتا دیں یہ ابھی ہائی کا ٹھیک ہے وہ آپ کی چٹنی رہے گا یہ چٹنی ہاں چٹنی کا نسخہ بھی بتا لوگ ہاضمے دار چٹنی نا جی جی پہلے یا پہلے بلڈ پریشر کا بتا رہے چٹنی کا بھی بتا دیں صلی اللہ حمیب صلی اللہ محمد بلڈ پریشر کے لیے جو بہت ہی پیارا یہ نسخہ ہے گھریلو علاج ہے اس میں صرف چار چیزیں ہیں اسرول اسرول اسے چندن بھی کہا جاتا ہے چھوٹی چندن چھوٹی چندن کہتے ہیں چندن کہتے ہیں ٹھیک ہے چندن جی چندن نہیں یہ دوائیوں کے نام ہے چھوٹی بڑی میں مسئلہ ہو جاتا ہے چھوٹی ہڑ ہوتی ہے آپ نے سنا ہوگا ہاں جی ہاں ایک حلیلا زرد کہتے ہیں اس کو ایک چھوٹی کالی ہڑ ہوتی ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے جو بڑی ہڑ چھوٹی الائچی الگ ہوتی ہے بڑی الائچی الگ ہوتی ہے صحیح بات ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے مدینہ مدینہ سہیل بھائی نے ہمیں یہ مدری پھول دے دی ہے کہ یہ آپ کے بولنے کا ٹائم نہیں مدینہ مدینہ جی ارشاد ارشاد اس میں ایڈیشن نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اگر معلومات ٹھیک ہے جی ہم مریض کہیں اور پہنچ جائے گا مدینہ مدینہ جی اللہ اللہ رحمت فرمائے مدینہ نہیں پہنچے کہیں اور نہ پہنچے جی ارشاد اسرول جو ہے لینی ہے پانچ اس میں تقریبا پانچ تولہ پانچ تولہ اسرول لینی ہے اور اس کے ساتھ ہے چھوٹی الائچی چھوٹی الائچی ایک تولہ یعنی ایک تولہ آپ سمجھ لیں کہ بارہ گرام کے آس پاس کم و بیش اسرول نمبر ایک اسرول پانچ تولہ چھوٹی الائچی ایک تولہ اور سندل سفید یہ ایک تولہ اور کالی مرچ ایک تولہ یہ چاروں چیزیں جو ہے دوبارہ سماپت فرما لیجئے اسرول پانچ تولہ اور چھوٹی الائچی ایک تولہ سندل سفید یہ سندل کی لکڑی ہوتی ہے یہ لینی ہے ایک تولہ اور کالی مرچ جو کھانوں میں استعمال میں آتی ہے یہ ایک تولہ اب اس کا کرنا کیا ہے اس کو تمام کو جو ہے پیس لیجئے اچھی طرح سے یا جہاں سے لیں وہاں سے پسوا لیں اور اس کے بعد جو ہے چھوٹے زیرو سائز کے جو کیپسول ہوتے ہیں اس میں آپ اس کو بھر لیجئے اور ایک ایک صبح و شام اس کو استعمال کرنا ہے اللہ وجل نے چاہا تو یہ جو ہائی بی پی جو ہوتا ہے اس میں یہ انشاءاللہ شاء لیول پر آ جائے گا اور بس یہ اس کی مقدار جو ہے زیرو والا جو چھوٹا کیپسول ہوتا ہے یوں کہہ لیں گے تین گرام صحیح تو اس سے زیادہ اس کی مقدار خوراکی نہیں لینے ٹھیک ہے نقصان یہ بہت ہی پیارا علاج ہے اور ان شاء اللہ یہ جو دوائیاں ہیں یہ اس طرح کی ہیں کہ اللہ نے چاہا اس کا کوئی نقصان ان شاء اللہ نہیں ہوگا چٹنی کا ہی بتا ہاضمی دار جتنی جی فوڈ پوائزن آج کل ہو جاتا ہے جسے بہت زیادہ کھا لیا الٹی ہو گئی موشن ہو گئے تو جتنا کھاتے ہیں پھر کھانے کے بعد خود الٹیاں کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی دیکھا گیا کھا, کھا گے کھانے کے بعد الٹیاں کر رہے ہوتے بلخ... یہ جو گھریلو علاج ہے یہ بالخصوص جو ہے فوڈ پوائزن کا جو ہے یہ علاج ہے اور اس سے ان شاء بھی ہوگا الٹی دست موشن وغیرہ ان سب کے لیے یہ بہت بہترین چیز ہے اس سماعت فرما لیجیے انار دانا انار سنے ہوں گے جی جب جی یہاں گھروں میں پایا جاتا ہے گھروں میں ہوتا ہے جی جی ڈالا جاتا ہے جیسے سالن وغیرہ میں تو انار دانا یہ خشک جو انار ہوتا ہے اس کے دانے ہوتے ہیں یہ بارہ گرام لینے ہیں اس کے ساتھ جو ہے سونف یہ بھی عموماً گھروں میں ہوتی ہے سوف اس کو جو ہے طب کے اس میں زبان میں یوں کہ لیں کہ بادیان بھی کہا جاتا ہے سوف چھ گرام کالا نمک تین گرام اور تازہ پودینا تازہ پودینہ جو ہوتا ہے اس کے پتے لینے ہیں تقریباً چھ گرام تو یہ چار چیزیں ہو گئی انار دانا بارہ گرام سونف 6 گرام کالا نمک تین گرام اور تازہ پودینے کے پتے 6 گرام اس کو جو ہے آپ اچھی طرح سے پیس لیں جس طرح چٹنی وغیرہ بناتے ہیں تو اس کے بنانے کے بعد جو ہے اس کو آپ تھوڑا تھوڑا استعمال کرتے رہیں کھانے کے ساتھ یا ویسے ہی تو یہ لذیذ بھی ہوگی ذائقہ دار بھی ہوگی انشاءاللہ شاء دار بھی ہوگی الٹی موشن وغیرہ سب کو روکے گی اور ان دنوں میں بالخصوص یہ جو ہے بہت فائدہ مند ان شاء اللہ ثابت ہوگی صلو صلو صلو حبیب صلو اللہ آپ سب کچھ خیرت تا فرمایا آج ہمیں بتایا گیا ہے کہ سلسلے کا جو وقت ہے یہ گیارہ بجے تک ہے چلیں جی تو ٹائم گھڑی کہہ رہی ہے کہ سات منٹ آپ کے پاس باقی ہیں یہاں ہمارے پاس ایک خبر بھی ہے غم کی خبر ہے ہمارے حاجی حنیف اللہ والا ہیں مدینہ پاک میں ہوتے ہیں بڑے بزرگ آدمی ہیں ماشاء ان کے بڑے بھائی حاجی عبداللہ ان کا انتقال ہو گیا ہے اللہ تبارک وطالیہ ان کی بلا حساب مقصرت فرمائے بخش فرمائے ان کی درجات بلند فرمائے لواحقین کو صبر جمیل و صبر جمیل پر اجر جزیل عطا فرمائے اللہ تبارک وطالیہ ان کی قبر پر اپنی رحمتوں کا سایہ فرمائے نور مصطفیٰ سے جگمگ جگمگ منور روشن فرمائے پیار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائن نفعات فرما در بلا حساب جنت بجاہ نبیل امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ, کچھ کال شامل کرتے ہیں ماشاءاللہ ہماری کافی ہو چکی ہے جی. کون سے جی کوئی بھی کلام حسن و جمال مصطفی مرحبا آه. صد ارشاد صلی اللہ جو اشار ہم نے مقابلے میں سنا ہے اس میں سے کچھ ان شاء اللہ پڑتا ہے کیا بات سلو حسن جمال ہابا جلال مرحبا مرحبا بر ہاب کی داری مرحبا ہے پیاری پیاری مرحبا آقا کی بڑے مرحبا دنگل مبارک مرحبا نالین مبارک مرحبا آقا کا سدسم مرحبا آقا کی باتیں مرحبا ہوا رسول اللہ میں سج تیار سوللا اسمال جلال پوس پبا برہ مرحبا مرہبا نیچیا تو کشن ہوا پر دور دو جی سلا اللہ اللہ بچپنے کی اس خدا بھاتی سو بچ پہ گھوسلا پتلی پتلی گلے خود کی پتیا البو کی نزا لا کو سلام جس کو بار دعا لمکی پرو نہیں ایسے بازو کی قوت کو سلام اللہ اللہ بچپنے کی پن اس کو دا سو پہ لاکھوں سلام دور نزدیک کے سننے والے وہ کا گانے لانے کرا مت پہ لاکھوں سلام جس سے تاریک دل جگ گانے لگے اس چمک والے سلام جس طرف گئے اس نے گا یت پہ لا کھو سلام سب جس کو سب کن کی کل جی کی نافذ کو مت پہلا کھو سلام اس کی لا کو دور اس کے خود بیکی ہے بت پیلا گھو سلا ہاتھ سمتوں سنتھا نے کر دیا موجے باہر سما ہت پہ لا گھو رسول اللہ سن لو جمالے مصطفیٰ صد مرحبا عزو جلانے مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عزو جلانے مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا جن کے گو چھ لے جڑے نور کے ان سی تار بے کو سلام حجرے ایسے ود کا دائیں جانو دل یعنی مو نے پیاری کی سواری خشن جمالے وہ جسان جس سب بڑیا مکھ چند بدر شاشانی بخ چنگ دلات نورانی کلی سلف سے اک مستانی مکھ مور کیریا سب کے اللہ حسن لمانے مصطفی مرحبا سد مرحبا سو جلانے مصطفی مرحبا سد مرحبا مصطفی کچھ پڑھنے مصطفیٰ جانے پیلا کھوش لام شمائے کاشلا ہم بو کے آ پے پے حد تم سرو چینل لے کے رہیے صلور الحبیب صلی اللہ تعالیٰ